أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مَتَاعُ الْحَيَاةِ الحیات دنیا الْآخِرَةِ إِلَّا کلیل سورت الطبہ صورت میں دعویٰ کے طور پر چار فرقوں کا بیان ہے چار گروہوں کا بیان ہے مشرقین اہلی کتاب منافقین اور مومنین صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے چار حصوں میں پہلا حصہ صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے چار حصوں میں پہلا حصہ پہلی اٹھائیس آیتیں اور اس پہلے حصے میں مشرقین کا بیان تھا بقسامی بی ہم و اخ مشرقین کی اقسام معاہدین مستامین اور محاربین اور ان کے احکام آیت نمبر 29 سے 37 تک دوسرا حصہ ہے سورت کا اور اس دوسرے حصے میں دوسرا فرقہ دوسرا گروہ بیان ہو رہا ہے جو کہ اہل کتاب ہیں ان کو زواجر اب یہاں سے آیت نمبر, آیت نمبر اٹھتیس آیت نمبر اٹھتیس سے تیسرا فرقہ ذکر ہو رہا ہے جو کہ منافقین ہیں آیت نمبر اٹھانوے تک اور اس حصے میں منافقین کی ترسٹھ خباستیں ذکر ہو رہی ہیں ترسٹھ خباستیں منافقین کیلدین مالکم عیداقی کمنفروفی سبیل اللہ طاقل تو ملارد وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا یا یو اللہدین امن منافقین کو خطاب اس وجہ سے کہ یہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے ادا لکم او مومن ایمان کے دعوے دارو کیا ہو گیا تم کو جب کہا جائے تم کو انفرو فی سبیل سبیلّاہ نکلو اللہ کی راہ میں اس سا قل تم عل تو تم بھاری ہو جاتے ہو زمین کی طرف پھر زمین جنبت نہ جمبد گل محمد زمین ہل جائے گی لیکن یہ منافق ہلنے کا نہیں یہ پہلی صفت ہے بلکہ باب النفاق نفاق کا دروازہ یہی ہے اللہ کے حکموں میں سستی کرنا تبوك کی طرف بھی اشارہ ہے تبوك مدینہ منورہ سے سات سو كیلو فاصلے پر ہے اور غزہ تبوك کا موسم بھی ایسا موسم تھا کہ یہاں كھجور کی فصل بھی پک چکی تھی تو منافقین رہ گئے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ نہیں گئے اور مومنوں میں بھی عورتیں رہ گئی تھی تو یادینہ اذا قیل لکم او ایمان کے دعوے دارو کیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں یا مالکم کی کیا ہے تمہارے لیے جب کہا جائے تم کو ان انفروفی سبیل اللہ نکلو اللہ کی راہ میں تو افطاقل تم لار تم بھاری ہو جاتے ہو زمین کی طرف حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام پناہ مانگتے تھے اس سستی سے اور یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ انی اعوذ کا من الحمن والحزن و الحزن کا من العجی و واعوذ واعظبی من البلی والجبن واعوذ کا من غلبینی و قہر جال اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں آپ کے ساتھ اس غم سے کہ جس کا سبب معلوم ہو ہم والحزن اور اس غم کا جس کا سبب معلوم ہو ہم بے سبب غم کو کہتے ہیں حزن وہ غم جس کا سبب معلوم ہو واؤ ظبی کا من الاجی ولقسل اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ اللہ من الاجزی کمزوری سے ولقسل اور سستی سے واؤزی کا من البخلی ول جو اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ بخل سے اور بزدلی دلی سے واؤز بھی من غلبت دینی و قاہر اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ہاں قرض کے زیادہ ہونے سے اور لوگوں کے غصے سے تو منافق بھی نفاق کا آغاز سستی سے کرتا ہے دوسری خباص ارضی تم بالحیات دنیا من الخر آیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں من العرتی اے فل فی فی بدلآخرتِ آخرت کے بدلے میں تم دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گے منافق آخرت کی نسبت دین کی نسبت دنیا کو زیادہ ترجیح دے گا فمام مطاول حیات دنیا فلاخرت اللہ قلیل تو نہیں ہے سامان دنیا کا آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا اللہ قلیل آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سامان تو قلیل ہے اللہ تنفرو یہ تخویف ہے تخویف ہے اللہ تنفرو اگر تم نہ نکلے جہاد کے لیے یو ادب کم عذاب علیمہ تو عذاب دے دے گا تم کو اللہ عذاب دردناک و یس تبدیل قومً غیر قم اور بدلے میں لے آئے گا اللہ ایک قوم جو تمہارے سوا ہوگی تمہارے بغیر ہوگی دوسری قوم کو اللہ تمہاری جگہ بدلے میں لے آئے گا مانا تمہیں ہلاک کر کے اوروں کو پیدا فرما دے گا ولا تجرح ہو اور تم ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کسی چیز کا بھی ولا تجرح ہو اور تم ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کسی چیز کا یا ذرّ نہیں پہنچا سکتے نبی کو کسی چیز کا یا ذرر نہیں پہنچا سکتے تم دین کو کسی چیز کا واللہ علا کلی شعین قدیر اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا تسلی اللہ تنسروح اگر تم نصرت نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی امداد نہیں کرتے تو فقط نصر اللہ نبی کی امداد امام شافی رحمۃ اللہ علیہ الرسالہ میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کی امداد ان کی وفات کے بعد ان کی سنتوں کی تشہیر ہے اگر تم نبی کی امداد نہیں کرتے مانا نبی کی سنتوں کی تشہیر نہیں کرتے اشاعت نہیں کرتے تو فقط نصرہ اللہ ہو تو یقیناً امداد کی تھی نبی کی اللہ نے اد اخرجہ الدینہ کفرو ثانی اسنین جب نکالا تھا نبی کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ثانی ثنین یہ نبی دوسرے تھے دو میں سانی اسنین اے ہما اسنان نہیں فرمایا بلکہ ثانی اسنین کیونکہ ہما اسنان میں نبی علیہ السلام کی اصالت ختم ہونی ہو رہی تھی ثانی اسنین یہ دو دوسرا تھا دو میں یعنی نبی علیہ السّلات و سلام بار اصل اصل ہیں عز ہما فل الغار جب تھے یہ دونوں غار میں ہما یہ تھے دونوں غار میں عز یقول صاحب ہی جب کہا اس نبی نے اپنے صاحب سے صحابی ابو بکر رضی اللّہ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی صحابیت سے انکار کو فر ہے کیونکہ ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے اور قرآن سے انکار کو فر ہے عز یقول الاصاحبی اور ابو بکر کی صحابیت سے انکار اگر کفر ہے تو صدیقہ کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اہل بیت ہونے سے انکار بھی کفر ہے یہ بھی تو قرآن سے ثابت ہے سورہ شعرا آیت نمبر 62 ذرا دیکھیں آیت نمبر بہاسٹھ یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے موسالِ سلاۃ وسلام کے ساتھ ان کے ساتھی ان کے صاحب چلے فلم ترال جمعانی قال اصحاب صاب موسا لمدرکون جب دیکھ لیا دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو بنی اسرائیل نے فرونیوں کو اور فرونیوں نے بنی اسرائیل کو تو کہا اصحاب و موسا موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے ان لمدرکون یقینا ہم گیرے گئے ہیں خلا کلّہ ان مائع ربی سیاحدین تو موسا علیہ السلام نے فرمایا بالکل نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے جلدی ہے کہ مجھے راہ دکھائے گا تو وہاں وہ ڈرے تھے اپنے اوپر موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے ہیں کلّہ انیہ ربی سیاح یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے تھے ڈرے نہیں تھے حضن دوسرے کے غم پہ غمگین ہونے کو کہتے ہیں اور خوف اپنے اوپر ڈر کو کہتے ہیں تو یہ یقول صاحبی جب فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے لا تحزن غمگین مت ہو ان اللہ معنیٰ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی میرے غم پہ غمگین نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے وہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان نہ معیعہ ربی میرے ساتھ میرا رب ہے یعنی تو تم لوگ تو رب کی معیت کے قابل نہیں ہو میں قابل ہوں تو مجھے راہ دکھائے گا تم بھی اسی راہ پہ چل پڑنا یہاں ان اللہ معنیٰ کے ساتھ اشارہ ہوا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی معیت خاصہ تھی تو ابو بکر کے ساتھ بھی تھی معنیٰ اب یہاں معتضلہ کا ایک اعتراض ہے اس کا جواب ہم نے کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خوف زدہ ہوئے تھے لا تحزن ان اللہ مانا کے ساتھ قرآن نے ان کے خوف کو ذکر کیا تو ہم نے اس کا جواب کر دیا کہ حضن دوسرے کے غم پہ غمگین ہونا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اے شخص ثابت ہو رہا ہے ابو بکر کا کہ نبی علیہ السلام کے غم پہ غمگین تھے اپنے لیے خوف زدہ نہیں تھے تو یہ تو فضیلت ہے شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرا اعتراض روافظ کا یہ ہے کہ آیا صحابی ہونا یہ کوئی فضیلت تو نہیں ہے کیونکہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں یا صاحب سجنی ارباب متفرقونا خیرون ام اللہ الواحد القحار آیت نمبر اکتالیس اے میرے جیل کے ساتھیو ہو ارباب متفر آیا خدا مختلف عالیہ مختلف ارباب یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو ہے یکوراور بھی ہے تو یا صاحبے جیل کے ساتھیوں کو صاحبے کہا حال یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے انہیں دعوت توحید دی جا رہی ہے تو صحابیت ہو نبی کی نبی کے ساتھ صحابی بننا یہ ایمان کی بھی دلیل نہیں ہے اور یہ شرافت بھی نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ روافظ اہل زیغ حق کو چھپانے کے لیے ٹال مٹول کرتے ہیں وہاں صاحب سجن کہا مقید بقید سجن میرے ساتھیوں نہیں کہا بلکہ میرے جیل کے ساتھیوں وہ تو جیل میں ساتھ رہتے تھے تو وہ صحابی السجن کی قید کے ساتھ مقید ہیں یا صاحب سجن یہاں جو فرمایا ہے از یقول و لاحبی ہی لصاحبی ہی یہاں صاحبی ہی مطلق فرمایا اور مطلق اپنے اطلاق پر ذکر ہو تو یہ شرافت ہے یہ جیل کی ساتھی ہونا نہیں ہے کسی ایک جگہ ایک وقت ایک دن کا ساتھی نہیں تھا ابو بکر اعلان نبوت سے پہلے بھی صحابی تھے صاحب صاحب تھے ساتھی تھے اعلان نبوت کے بعد بھی ساتھی ہجرت میں بھی ساتھی سفر میں بھی ساتھی حضر میں بھی ساتھی مکے میں بھی ساتھی مدینے میں بھی ساتھی گھر میں بھی ساتھی مسجد میں بھی ساتھی حتیٰ کہ ابوبکر ہر موقع میں نبی علیہ السلام کا ساتھ نبانے والے تھے وفات کے بعد بھی روز اقدس میں بھی ساتھی ہیں ثانی اسنین ہیں اللہ کے شیدائی ہیں جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو تو صحابی مطلقاً صحابی ہونا نبی کا یہ شان ہے وہاں وہ صحابیت مقید تھی بقید تو وہ کوئی شرافت کی بات نہیں تھی ہاں وہ بھی ایک وقت تک شرافت تھی اللہ تن ہو یہاں یہ بات یاد رکھنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت سے انکار یہ کفر ہے قرطبی نے اس پہ تصریح کی ہے آٹھویں جل صفحہ 146 پہ قرطبی لکھتا ہے عمر وغیرہ اور دوسرے صحابہ سے انکار بدعت ہے اور ابو بکر کی صحابیت سے انکار کفر ہے اور پھر قرطبی نے یہاں روافذ کی رد پہ ان کی تردید پہ حق ادا کیا ہے آلوسی صاحب بھی حسان کے اشعار نقل کرتے حسان ابن ثابت صدیق اکبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں وسانی فلغار فی وقد وسانی فلغار المنی فی وقد تو فلادوبی اسعدل جبلا وقان ابو رسول اللہ قد علیم منلبریت لم یادل بھی ہی رج آلوسی صاحب لکھتے ہیں دو تھے دو دوسرا تھا دو میں سے غار المنیف میں غار سور میں اس نیچے ڈونگی اور گہری غار میں دشمن آئے اور دشمن پہاڑ پہ چڑھے غار کرد گر پھرے لیکن ان کو دیکھ نہ سکے وکان حب و رسول اللہ قد عالم و من البریۃلم لم دل بھی رجلا نبی علیہ السلام نے فرمایا حسان تو نے سچ کہا ہے میرا ساتھی اسی طرح ہے عزی عقول الاصاحی بھی جب فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے لا تحزن غمگین مت ہو جاؤ ان اللّہ معنہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے معیت خاص سال اللہ کی یعنی امداد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ سکینت ہو تو بھیج دیا اللہ نے اپنا اطمینان علیہ ہی اپنے نبی پر وائی ادہ بھی میں تنوین تقلیل کے لیے ہے اور اللہ نے امداد کی اپنے نبی کی ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ جنودن ایک مکڑی آئی اور دیوار کے منہ غار کے منہ میں جالا بنا دیا ایک کبوتری آئی اور دیوار کے منہ میں اس نے انڈے ڈال دیے گھونسلہ بنا دیا و عیادہ بھی جنو دل لم اور اللہ نے اپنے نبی کی امداد کی ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ لم تروہا یہ کافر نہیں دیکھ سکتے تھے اس کو وجال کلیمت اللہ کفر الصفلہ اور ٹھہرا دیا اللہ نے ارادہ اور حکم اور فیصلہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تھا سفلا ذلیل و خلی اللہ ہی اللہ اور فیصلہ اللہ کا وہی غالب تھا واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب اور حکمتوں والا ہے ان فرو خفاف و نکلو اللہ کی راہ میں تم ہلکے ہو یا بھاری ہو خفا فن ہر حال میں خفا فن ہلکے و س بھاری کیا مانا علماء تفسیر اس کے مختلف مستحق مستعقات ذکر کرتے ہیں اے خفا اے سباتن سال اے جمیان نکلو گرو گرو اور نکلو ایک ہی دفاع یا خفا مالدار مالدار ہلکا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنے بوجھ نہیں ہوتے سقالََََََََََََََََََََ غریب غریب کے اوپر بوجھ زیادہ ہوتے ہیں یا خفافن شابن جوان ہلکا ہوتا ہے جا سکتا ہے جہاد كى ريا آسانی سے سقال بوڑھا یا خفافن مشغول سقال غیر مشغول خفافن مفرد غیر شادی شدہ شقالََََََََََََََََََََََََََََََ شادی شدہ خفافن رجالن سقال فرسانہ اگر پیدل ہو یا گھوڑے پہ سوار ہو اسلحہ ہو یا نہ ہو ہاں جی خفافن امی ہو سقال مولوی ہو ہر حال میں نکلنا ہے جہاد کے لئے ان نکلو بھائی نکلو تم جہاد کے لئے ہلکے ہو یا بھاری ہو وجاہدوں بھی ام والی کم اور جہاد کرو مالوں کے لگانے کے ساتھ وانفوسی کم اور نفسوں کو تھکانے کے ساتھ بھی ام والی کو مقدم کیا کیونکہ جہاد بالمال ہر وقت ہوتا ہے جہاد بال نفس کو تو اپنا موقع ہوتا ہے یا جہاد بالمال ہر کوئی کر سکتا ہے عورت مرد معذور اور تندرست سب جہاد بالمال کر سکتے اپنی طاقت کے مطابق لیکن جہاد بالنفس نفس تو ہر کوئی نہیں کر سکتا اور جہاد بالمال ہر حال میں ہو سکتا ہے جہاد بالنفس نفس ہر حالت میں نہیں ہوتا اس لیے جہاد بالمال کو مقدم کیا دو جہاد بالنفس نفس ہے جہاد بالمال پر اگر مال لگاؤ گے تو مجاہدین اسلحہ لیں گے جہاد کریں گے جہاد کرو مالوں کے لگانے کے ساتھ وانف سکم اور اپنے آپ کو تھکانے کے ساتھ اللہ کی راہ میں یانف سکم اپنے آپ کو قربان کرنے کے ساتھ ذالکم خیر القم انکن تم تالمون اسی طرح ہونا تمہارا بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جاننے والے لوکانہ آراضن قریبا یہ دوسری خباصت ہے منافقوں کی اگر ہو سامان نزدیک دنیا کا آرزن قریبا یعنی غنائم اور مال دولت دنیا کا نزدیک ہو و سفر کا اور ہو سفر درمیان لط بغو کا لیک تو یہ خامخواہ تابے کرتے ہیں آپ کی پھر یہ تو تابے ہے چوتھی ولا کم علیہم شقّہ لیکن دور ہو گیا ان پر مشقت برداشت کرنا اللہ کے دین میں الشقہ ابن قطبہ غریب القرآن میں مانا کرتے ہیں دور کا سفر اللہ کے لیے جہاد کے لیے دور کا سفر ان پہ مشکل ہے و سیاہلی فون بلّہ اور جلدی ہے کہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی لوسط آنا اگر ہماری طاقت ہولا خرج نام کم تو خواہ مخواہ ہم نکل جائیں گے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے اگر طاقت ہوتی تو ہم بھی چلے جاتے پانچویں خباست ہے طاقت ہے لیکن قسمیں کھاتے ہیں چھٹی اہلی کو یہ ہلاک کرتے اپنے آپ کو ساتویں و اللہ عالم انََََََََََحملہ اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ خامخواہ جھوٹے ہیں آف اللّہ کا آفاہ کی ہے اللہ نے آپ سے بعض منافقین اجازت کے لیے آئے تھے تبوک کی طرف اشارہ کہ جی ہمارا عذر ہے ہمیں چھوڑ دے اجازت دے دے تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی تو اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ آپ سے دور کر دے مصیبت یہ دعا ہے اللہ آپ سے مصیبتوں کو دور کر دے لما اذن تل کیوں آپ نے اجازت دی ان کو ان کو کیوں خوش کیا حتیٰ تب یہ تبعین اللہ کل کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے منافقوں کے نفاق کو جاننے والے نہیں تھے قاضی نے بھی شفاء نے مانا کیا آف اللہ عن کا آپ کے ساتھ گناہ نہ لگائے شفا دوسری جلسفہ ایک سو انتالیس قاضی فرماتے ہیں کیوں اجازت ہی کی آپ نے ان کو حتیٰ کہ ظاہر ہو جاتا ہو جاتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا ہے وطالم القاضبین اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو لاستاذن و کلدین یومن بِاللَّهِ ولی الْآخِرِ اجازت طلب نہیں کرتے آپ سے وہ لوگ جو کہ ایمان ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اجازت نہیں مانگتے ان اس بات سے یو جاہدو بھی ہم یہ جہاد کرے اپنے مالوں کو لگانے کے ساتھ وانف اور اپنے نفسوں کو تھکانے کے ساتھ اور قربان کرنے کے ساتھ انفو سکو یہ جہاد سے اجازت نہیں مانگتے ایمان والے اور سورہ نور کی آیت نمبر بہاسٹھ ذرا دیکھے وہاں فرمایا کہ جب کوئی کام مشترکہ ہو تو مومن آپ سے اجازت مانگتے ہیں تو کیا مانا یہ ظاہری آیتین میں تعارض نظر آ رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر بہاسٹھ میں ان نم آیس تعزینکل ان الدین استاذن کا یستاذن کا اولاک اللّین بلّہ <وَرَسُولِي> آیت نمبر باسٹھ انمومن الدینہ امن و بلّہ و رسولی یقیناََ مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر اور جب ہوں رسول کے ساتھ اعلیٰ مرن ایک کام پر جمع ہونے والے لم ذبو تو نہیں جاتے حتا استاذن یہاں تک کہ اجازت مانگ لے رسول سے ان اللّین استاذین کا بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اولا اِقلدین بلّہ ہی و یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر اجازت مانگنے والے مومن ہیں یہاں فرمایا مومن نہیں ہیں مومن اجازت نہیں مانگتے اللہ یستاذ نقلی نیومون باللہ جواب یہ ہے کہ واقع خاصہ کا حکم ہے اور وہاں قانون عام ہے تبوک میں تکلیف تھی منافق تکلیف کے وقت اجازت طلب کرے گا منافق تکلیف کے وقت اجازت طلب کرے گا جب مشکل وقت آئے تو منافق اجازت مانگے گا چھٹی مانگے گا ہر عام حالات ہوں تو مومن بغیر اجازت کے چھٹی نہیں کرتے عام حالات میں مومن اجازت نہیں مانگ اجازت مانگتے ہیں تکلیف والے حالات میں پھر اجازت اور چھٹی مانگنا نہیں ہے مومنوں کی شائع نشان سمجھ میں آ رہی منافقین تکلیف کے وقت میں اجازت مانگتے ہیں لا استاز کل باللہ و کلدین یومین نب والیوم الاخر اجازت نہیں مانگتے اجازت نہیں طلب کرتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ جہاد کریں اپنے مالوں کو لگانے کے ساتھ اور اپنے جانوں کو تھکانے کے ساتھ اور اللہ جاننے والا ہے متقیوں کا ان نماعذ تعزینوں کا لدین الائمین بلّہ ولیہ اللہ یقیناً اجازت طلب کریں گے آپ سے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہ آٹھویں صفت لائمون بلّہ ول منافق دل سے ایمان نہیں لاتے ور قلوبم یہ نویں صفت ہے اور شکی ہیں ان کے دل فہم ویر بھیم یا تو یہ اپنے شک میں یترددون یہ دسویں حیران اور پریشان ہے تردد کے شک زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے ولو اراد الخروج اگر یہ ارادہ کرتے نکلنے کا جہاد کے لیے لعت دہو عدت ان کا ارادہ ہی نہیں تھا عذر وغیرہ کچھ نہیں ہے بس ارادہ ہی نہیں تھا ان کا اگر ارادہ کرتے تو خواہ تیاری کرتے اس کے لیے تیاری پہلے سے ولاکن کرے اللہ ہم ہم یہ گیارہویں قباہت منافقوں کی لیکن برا جانتا ہے اللہ ان کا اٹھانا جہاد کے لیے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو بارہویں خبا فسبتہم اللہ نے بٹھا دیا ان کو وکیلا مع القائدین اور کہہ دیا گیا ان کو بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی گھروں میں بیٹھ جاؤ عورتوں کے ساتھ تسلی لو خ رجوف کو مگر یہ نکلتے تم میں جہاد کے لیے تو جادو کو ملا قبالہ یہ تیرویں خباست زیادہ نہ کرتے تم میں مگر قبالہ قبالہ نقصان فساد بس یہ خبال اور نقصان اور فسادی زیادہ کرتے منافقت کا اظہار کرتے ولازو خلال اکم اور خواہ یہ چودھویں خباست رکھ دیتے تمہارے درمیان شر پندرہویں خباست یا بغون اکم یہ انہوں نے ڈونڈی ڈھونڈتے ہیں یہ تمہارے لیے فساد اور تکلیف پندرہویں خباست فساد اور تکلیف یہ ڈھونڈتے ہیں تمہارے لیے وفیقم سب معاون یہ سولویں اور تم میں یہ جاسوسی کرنے والے ہیں منافقوں کے لیے منافقوں کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں سم معاون فیکم اور تم میں ہیں یہ سم معاون جاسوسی کرنے والے ان کافروں کے لیے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو اب لقد خباص لقدب تا من قبل و یقیناً ڈونڈی ڈھونڈا تھا انہوں نے فساد اس سے پہلے پہلے بھی انہوں نے فساد کیا تھا اللہ کدب تغ الفتن تمن قبل پہلے سے انہوں نے فساد ڈھونڈا تھا وکل اب القل عمور یہ اٹھارہویں انتظار کیا تھا انہوں نے تیرے لیے حوادث کا حوادث کا انتظار کیا تھا کہ کب یہ تکلیف آئے گی ان مومنوں پر عطا جال بق یہاں تک کہ آ گیا حق ظاہر ہو گیا حق و ضہرا اور ظاہر ہو گیا یعنی غالب ہو گیا امر اللہ اللہ کا حکم وہم کاری ہن اور یہ ہے برا جاننے والے دین کے غلبے کو وہم کاری ہنہ امر اللہ یہ برا جاننے والے ہیں دین کے غلبے کو جال حق لی زہار الفاقی ولی الزام الحجتی حق آ گیا حق آ گیا نفاق کے اظہار اور حجت کے الزام کے ساتھ منافقوں کے نفاق کے اظہار اور حجت کے الزام لازم کرنے کے ساتھ جال حق یعنی امر بالجہاد امر اللہ مراد اس سے نصرت اللہ کی حتیٰ جعل حق کوئی حتا کہ ظاہر ہو جائے ہو, جا ہو گیا حق اور غالب ہو گیا ظاہر ہو گیا ہو اللہ کا کاری ہن اور یہ ہیں برا جاننے والے دین کے غلبے کو ومن ہوم اور بعض ان منافقین میں سے من وہ ہیں یقولو جو کہتا ہے ازن لی اجازت دیجئے مجھے ولا تفتنی تفتنی اور مجھے فتنے میں مت مبتلا کیجئے جی مجھے اجازت دے دیجئے یہ حد ابن قیس تھے تبوک کے موقع پر اس منافقین نے جد ابن قیس اس بات کا اظہار کیا تھا کہ تبوک کی عورتیں حسین ہیں اور میں حسن پرست ہوں نازک مزاج ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ان حسین عورتوں کے حسن کے جال میں گرفتار ہو جاؤں تو مجھے ساتھ میں نہ لے جائیے الا فلفتنتی سقتوں یہ بیسویں خباصت تھی ان کی انیسویں وہم کاری ہوں یہ دین کے غلبے کو برا جاننے والے ومنہم وَمَن ہم قول و اور بعض ان میں سے وہ ہے جو کہتا ہے اجازت دیجیے مجھے اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے خبردار فتنے میں تو یہ گرے ہوئے ہیں اور یقینا جہنم گھیرا کرنے والی ہے کافروں سے اکیسویں خباست ان تو سب کا حاصہ نہ تو نگر پہنچ جائے آپ کو کوئی خوشحالی خوشی تسو ہم تو ان کو خفا کر دیتی ہے اللہ ف الفتنت سقطو کا معنی یہ ہے کہ یہاں اپنی اور یہاں عورتوں پہ عاشق ہوا اسی لیے سفر نہیں کر سکتا یا فتنہ میں سقطو مصحابت نبی علیہ السلام کی چھوڑنا فتنہ ہے نا تو اگر پہنچ جائے آپ کو کوئی خوشی تو خفا کرتی ہے ان کو اور اگر پہنچ جائے آپ کو کوئی مصیبت یقولو تو کہتے ہیں یہ قد اخذنا امرنا یقیناً عمل کیا تھا ہم نے اپنی رائے پر من قبل اس سے پہلے اچھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے ہم نے اپنی رائے پہ عمل کر دیا تھا ویتول فریحون یہ بائیسویں خباست ہے اور یہ پھرتے ہیں جہاد سے اس حال میں کہ یہ خوش ہونے والے ہوتے ہیں جہاد سے رہ جائیں تو خوش ہوتے ہیں مومن کی یہ صفت ہے کہ یہ دین کے کام سے رہ جائے تو یہ خفا ہوتا ہے اللہ وصیب نا علامہ کتب اللہ علنہ کہہ دیجیے ہرگز نہیں پہنچتا ہم کو مگر وہ جو مقرر کیا ہو اللہ نے ہمارے لیے امام احمد ابن حمبلی آیت پڑھتے تھے جب ان کو سزائے دی جاتی تھی ہوا مولانا یہ اللہ ہمارا معاون ہے وا اللہ فریت تو مومنون اور اللہ پر توکل کرے مومن کل حل ترب بنا اللہ حد الحسنین کہ دیجیے حل ترب سن ماں ترب سنا تم انتظار نہیں کرتے ہم پر مگر ایک کا دو خوشیوں میں سے یا ہم غازی بنیں گے خوشی ہے یا ہم شہید بنیں گے تو بھی حسنین میں سے ایک ہے خوشی ہے احد الحسنین فتح یا شہادت ونہ نَََََََََََََََ طرب س اور ہم انتظار کرتے ہیں تم پر ايو صى اللہ ہب آظاب بن پہنچا دے گا تم کو اللہ عذاب بن ہندى ہی اپنی طرف سے اوبى دينہ یا ہمارے ہاتھوں فت ہمارے ہاتھوں یعنی ہمیں اللہ اجازت دے دے گا تم سے جہاد کا بترب تو انتظار کرو اناما کو متربی سن یقیناً ہم بھی انتظار تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں اللہ کے فیصل ہم میں تو خوشی ہی ملے گی اس راہ میں نقصان نہیں احدالحسنین یا فتح غلبہ ملے گا یا شہادت ملے گی مغیر ابن شعبہ کی تقریر بادشاہ کے دربار میں کنا فی جوہیوں ابلائین و نََ وسلجلد ونوا ون البسبر و الشجر اول حجر ہم بہت تکلیف میں تھے بہت تکلیف میں تھے ہماری زندگی بہت تکلیف والی تھی ہم ہڈیوں کو چوسا کرتے تھے چمڑے کو چاٹا کرتے تھے ہم بہت بے کار کپڑے پہنا کرتے تھے شاعراولوبر و نابود الشراول حجر اور ہم درخت اور پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ نے احسان کیا محمد الرسول اللہ کو بھیجا محمد نے پیغام اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچایا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا ہے اس کے لیے جہاد کا عمر بھی ہے اس جہاد کے لیے ہم نکلے ہے اور ہمیں دو راہیں ملیں گی دو منزل ملیں گی اس راہ میں یا ہم شہید ہوں گے تو بھی فتح یا ہم غازی ہوں گے تو بھی ہمارا فائدہ ہے نقصان نہیں ہے اس راستے میں یا ایمان لیا یا کل ہماری تلواروں کی چبک اپنے بحال میں دیکھ لے گا قل انفقو تو عن او کرہن کہہ دیجیے خرچ کرو تم خوشی سے یا زبردستی کے ساتھ انفقو امر ہے لیکن متضمن ہے شرط کے معنی کو یا امن امر بمانے خبر ہے انشاء بمانے اخبار ہے کہ دیجئے اگر تم خرچ کرتے ہو خوشی سے او منافقو او کر یا زبردستی تم مال لگاتے ہو لئیوں تئیں تقبل امن کو قبول نہیں کیا جائے گا تم سے یہ انفاق اس حال کسی حال میں بھی یہ با تریسویں تھی منافقوں کی وہم فریحون یہ بائیسویں تھی پچاس نمبر ہے۔ یہ جہاد سے رہ جائے تو خوش ہوتے ہیں اب تریسویں جس حال میں بھی تم مال لگاؤ تمہاری مال کو اللہ قبول نہیں کرتا انفقو ادیوس کر الفظ العمر و یورادبی شرط وجزا حداد نے لکھا ہے یہاں بھی امر شرط کے معنی کو متضمن ہے اگر خرچ کرو تم خوشی سے یا زور زبردستی سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی تم سے انکم کنتم قوم تم قومً یقیناً تم تم ہو ایک قوم فاسق اللہ کے حکموں کو توڑنے والے یہ چوبیسویں خباست تھی فاسقین کما منع ہم انتقبل امن ہم اور منع نہیں کیا ان کو کہ قبول ہو جائے ان سے ان کے نفقات خرچے اللہ عنہم کفرو بلّہ لیکن یہ کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ پر کفروا بلّہ یہ پچیسویں خباست ہے اللہ کی کتاب اور توحید سے انہوں نے انکار کیا ہے وہ بھی رسول اور اللہ کے رسول سے ولایاتون سلاۃ اللہ وحم کو صالا اور یہ نہیں آتے نماز کے لیے دین کے کام کے لیے مگر یہ ہوتے ہیں سستی کرنے والے سستی کرتے ہیں یہ چھبیسویں خباست تھی دین کے کاموں میں سستی ابتدا بھی اسی سے تھی ولافیون اللّہ قاری یہاں افطاقل تم بالکل دین کا کام نہ کرنا تھا ابتدا اس سے تھی زمین کے ساتھ چپک جاتے تھے جہاد کو چھوڑ دیتے یہاں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی سستی سے دیر دیر سے آتے ہیں کبھی جماعت چلی گئی کبھی جماعت کر لی ولاًفیقونِ اللّہ قاری یہ ستائیسویں خباصت ہے اور یہ انفاق نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ یہ برا جاننے والے ہوتے ہیں اس کو مانا منافق خوشی سے انفاق نہیں کرتا بلکہ منافق کا انفاق ہوتا ہے ہمیشہ بددیلی سے وہ ہوں لیکن یہاں جو توعن او کرہن کہا گیا توان تو اس کا کیا معنی تھا اصل میں وصف انفاق بے کا فرزن ہے اور یہاں نفی بنا بر تحقیق ہے وہاں وصف توان فرزن ذکر کیا اگر تم خوشی سے بھی خرچ کر لو حال یہ ہے کہ منافق خوشی سے اللہ کے دین میں انفاق نہیں کرتا مال نہیں لگاتا سمجھ میں آگے تو یہاں نفی بنا بر تحقیق ہے فلا تعجب جب کا یہ نفی دفع دفم ہے تعجب میں نہ ڈال دیں آپ کو ان کے مال ولا اولاد مورنا ان کی اولاد انما یرید اللہ علی بہا یقیناً ارادہ کرتا ہے اللہ کہ عذاب اور سزا دے دے ان کو اس مال کے ذریعے دنیا کی زندگی میں و تضحا قانفس یہ اٹھائیسویں خباص ہے اور نکلیں گی ان کی روحیں وہم کافرون رون سال میں کہ یہ ہوں گے کفر کرنے والے حالت کفر میں یہ مریں گے انتیسویں وہ اخلیف نا اور قسمیں کھاتے اللہ کے نام کی انہم لمنکم کم کہ یقیناً یہ خامخات تم میں سے تمہارے ساتھی ہیں مماں ہم کم اور نہیں ہے یہ تم میں سے تمہارے ساتھی نہیں قوم یف یہ تیسویں خباست لیکن یہ ایک قوم ہے ڈرنے والے ڈرنے والے ڈرپوک یفرقون یا قوم ہے یا یفرقون فرق سے جدائی لانے والے ہیں مومنوں کے درمیان لڑائیاں پیدا کرنے والے ہیں انتیسویں یا حلفون بلائے تیسویں یا فرقون اکتیسویں خبا ستلو یجید مل جان اگر یہ پالیں کوئی جائے پنا مل جا او مغاراتن یا ایک غار او مد یا ایک سرنگ غار جس کا دوسرا طرف بند ہو سرنگ دونوں طرف کھلے ہوں راستہ ہو اس میں مدع خلن لول ہی تو یہ پھرتے ہیں اس کی طرف وہ یج اور یہ ہیں یجماون اے یسرعون یہاں جلدی سے آنے والے یا یجماون یہاں جمع ہونے والے ومن ہم علم ذوق فِس صداقات یہ بتیسویں خباصت ہے بعض ان میں سے وہ ہیں جو آپ پہ الزام لگاتے ہیں صدقات میں یلمی ذکع آپ کو بدنام کرتے ہیں ان منافقین نے ظالموں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ صدقات کی تقسیم انصاف سے نہیں کرتے معاذ اللہ اتنے ظالم تھے بتیسویں خباست تینتیسویں فعین اور تومن ہار اگر دیا جائے ان کو اس سے تو یہ خوش ہوتے ہیں ہو وہ علم یہ منہا یہ بت چونتیسویں اور اگر نہ دیا جائے ان کو اس صدقات میں سے اضا ہوں یس ختون تو اچانک یہ غصے میں ہوتے ہیں عال بیدت بھی نبی پر الزام لگاتے ہیں کہ نبی نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچایا جیسے منافق الزام لگاتے ہیں المیزوں کا ول ونم رضو ماں آتا ہوں اللہ اگر یہ لوگ خوش ہو جاتے راضی ہو جاتے اس پر جو ان کو دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے وقال اور کہتے یہ لو شرطیہ اس کا جواب شرط معذوف ہے لکان خیر اللہم یہ ہوتا بہتر ان کے لیے اور یہ کہتے حسب ان اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ صیوتین اللہ من فضلی جلدی ہے کہ دے دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے وہ ہو اور دے دے گا اللہ کا رسول غنائم سے ماتحم اللہ و رسول ہوں یا تو یہ کہ اللہ کا نام یہ حقیقت پہ بنا ہے اور نبی کا نام تازیمن ہے یا یہ کہ وہ رسول جدہ مبتدا اور خبر ہے اور رسول اللہ کا دے دیتے غنیمت سے اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے دیتا دے دے گا اور رسول غنائم سے دے دیں گے انا اللہ ہراغی بُون یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اب مصارف صدقات کے ذکر ہو رہے ہیں کہ الزام باقی نہ رہے ان نم صدقات الفقرۂ یقیناً فرضی صدقات فقراء کے لیے ہیں فرضی اور واجبی صدقات فقراء کے لیے فقرا مالا ملکن شین ولمساکینہ اور مسکینوں کے لیے مسکین معدون نساب کے مالک ہو فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا مسکین کے پاس تھوڑا بہت کچھ ہو یا فقیر جس کے پاس تھوڑا کچھ ہو مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو و لعمیلی اور وہ عمل کرنے والے اس پر کیا مانا جو کام کرنے والے ہیں شعب زکوٰۃ میں ان کو ان زکوۃ سے تنخواہ دینا جائز ہے عاملین علیہ ولم فتح اور وہ کے مائل ہوں ان کے دل اسلام کی طرف جن کافروں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں ان کو تھوڑے پیسے زکوٰۃ میں سے دے دو کہ وہ اسلام پہ راسک ہو جائیں مضبوط ہو جائیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اب ان کو نہیں دینا اسلام کا غلب آ گیا ہے وفر رقع وفر رقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے میں کیا مانا گردن آزاد کرنا غلام اور لونڈی کو آزاد کرنا یا گردن لوگوں کی جہالت سے آزاد کرنا علم کے شعبے میں مال دینا یا مکاتب اور مکاتبہ وغیرہ و الغار امینہ اور قرضدار دار وفی صبی لہ اللہ, اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ یعنی مجاہدین وبن سبیل اور مسافر اس سے مراد بھی مجاہدین اور طلبہ ہو سکتے فرید من اللہ یہ فور د فرید تمن اللہ مقرر کیا گیا ہے یہ مقرر اللہ کی طرف سے واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا شوافی کہتے ان اصناف سمانیہ میں ہر کسی کو دینا ساروں کو دینا یہ لازمی ہے اور ہر صرف میں تین تین جیسے زکوٰۃ ہے نا تو یہ جو آٹھ اصناف قرآن نے ذکر کی ان میں سب کو دو گے اور اس ہر صنف میں سے تین آدمیوں کو کم از کم دو گے تو اصناف سمانیہ کو دینا اور ہر صنف میں تین کو دینا یہ لازم ہے اند ال اند الاحناف یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں نہ اصناف ثمانیہ سب کو دینا اور نہ ہر ایک میں سے تین تین کو دینا ضروری ہے یہ دونوں ضروری نہیں ہیں اور بعض علماء کے نزدیک معلفت القلوب بھی منسوخ ہے بعض کہتے ہیں اب بھی ضرورت کے بنا پر جائز ہے وہ شریف آدمی جس کے اسلام کا تمہ ہو امید ہو یا, یا وہ قوی لیڈر جس کی اسلام کو ماننے سے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہوں گے تو اس کو مال دولت دینا اللہ علکم اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے پینتیسویں خباصت اب ذکر ہو رہی ہے وامنحم الدینۂَََََََََ حضون النبی اور ان بعض ان لوگوں میں سے جو تکلیف دیتے ہیں نبی علیہ السلام کو یہ منافقین نبی کو بہت اذیت پہنچاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اللہ کے نبی کو بہت خفا کیا انہوں نے وہ کہتے ہیں اب تکلیف پہنچانے کی بات کیا ہے غیر قلون اور کہتے ہیں یہ ہوا حضون یہ نبی ہر کسی کی سننے والا ہے یا اوزون یق آلو کلا قیل لہو جو کچھ بھی ان کو کہا جائے بس وہ کرتے ہیں یہ حجوہ ہے ملی ہر کسی کی بات سنتے ہیں ہر کسی کی بات مانتے ہیں کل تو کہہ دیجیے اوزون خیر اللہ کو اے ہوا یقبل و لما قیل الہو نہیں ہیں بلکہ سننے والے ہیں اچھی بات کے تمہارے اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ایمان بات مانتے ہیں مومنوں کی ایمان کا صلاح لام آ جائے تو تصدیق تو یمین باللہ میں ایمان شرعی اصطلاحی مراد ہے اور یمین المومنین میں تصدیق ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور تصدیق کرتے ہیں یہ نبی مومنوں کی وہ للذین اللہ دینا اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے والذین ن نہ رسول اللہ اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے عذاب ہے دردناک اب چھتیسویں خباست چھتیسویں خباص منافقوں کی احلفون نب لکم قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی تم کو لی اردو کم اس لیے کہ راضی کر دے خوش کر دے تم کو خوش کر دے تم کو و اللہ ہوا رسول ہوا حق و اللہ اور اللہ کے رسول بہت حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے یرو یرو ہو ضمیر مذکر کی بے ما ذوق اللہ اور اللہ کے رسول بہت حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے ان قانوم و مین ہیں یہ مومن علم یعلم ان اللہ یحادد اللہ و رسول آئیے لوگ نہیں جانتے کہ شان یہ ہے بات جس کسی نے خلاف کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا تو یقیناً اس کے لیے ہے جہنم کیا خالدین فیا ہمیشہ ہوں گے اس میں اللہ فی فلیمان اللہ سے جھگڑا کیا ایماناً بیمان تھے تو خالدن فیحہ ہے یا یوحاد اللہ جھگڑا کیا یعنی خلاف کیا آملاً تو خالدًفیہ مخص طویل سے عبارت ہوگی بہت زبانہ رہیں گے جہنم میں گویا کہ ہمیشہ رہے ظالقل خیز العظیم یہ ہے رسوائی بڑی یا زر المنافی قونا یہ سینتیسویں خباصت ہے منافقوں کی ڈرتے ہیں منافق ان تو ضلع علیہم صورتن اے ان تقرر علیہم صورت ان کے پڑھ لیں گے آپ مومنوں پر ایک ایسی صورت البی ہم بیمافی قلوب ہم خبردار کر دیں گے آپ ان کو اس پر جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے یعنی وہ منافق اس پر ڈرتے ہیں کہ مومن کو ہمارے نفاق کی خبر دے دی جائے گی خلس تحزیو یہ اٹھتیسویں خباست کہہ دیجئے آپ مسغرے کیجئے ہنسی مذاق کرو ان اللہ ہم ما تحظر یقیناً اللہ نکالنے والا ہے اس کا جو تم ڈرتے ہو بولا ان تو ہم اگر تو پوچھے ان سے کہ یہ کیوں تم استحضاء کر تو لے عقول انما کنہ نوضو آبو تو خواہ یہ کہیں گے یقینا ہم داخل ہو رہے تھے گپ شپ میں ونل آبو ویسے ہی کھیل کود کر رہے تھے ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے یہ انتالیسویں خباصت قلع اللہ حوایاتی کہہ دی جائے اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ تم وہ رسولی اور اللہ کے رسول کے ساتھ کن تم تستاذیون تم لوگ مسخرے کرتے ہو استضاع کرتے ہو لاتا تذرو یہ چالیسویں خباصت اوزر پیش نہ کرو فقط قد کفر تم بعد ایمانی کم یقیناً تم نے کفر کا کام کیا ہے تمہارے ایمان کے بعد یہ اکتالیسویں خباص ہے فقط کفر تم بعد ایمانی کار کفر کیا ہے تم نے تمہارے ایمان کے بعد ان نافعان طوائف کو مگر ہم معاف کر دے ایک حصہ گناہوں کا تم سے ندب طائفتم تو ہم سزا اور عذاب دے دیں گے دوسرے حصے کی وجہ سے ایک گناہ تو تمہارا نہیں ہے پنَّم قانو اس وجہ سے کہ ہیں یہ مجرمین جرم کرنے والے المنافقون ان منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ہم بادن بازاً میں سے ساتھی ہیں بعض کے یا مرون بالمنکری منقرے یہ بیالیسویں خباست ہے ایک دوسرے کو حکم کرتے ہیں شریعت کے خلاف کاموں کا جو شریعت میں موجود نہ ہو تریالیسویں وین ہونان علما عروفی اور منع کرتے ہیں لوگوں کو ان کاموں سے جو شریعت میں موجود ہیں وہ اقبید ہوں یہ چوالیسویں خباست اور بن کرتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں کو خیر سے ان کے ہاتھوں اچھا کام نہیں ہوتا نص اللہ انہوں نے بلا دیا اللہ کو فنسی امت اللہ نے بھی بلا دیا ان کو بلا دیا یعنی اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا بس اللہ ان کی پروانی کرتے پینتالیسویں خباستین نلمنافقین الفاسقون بے شک منافق یہی ہیں فاسق وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کیا ہمیشہ ہوں گے اس میں اعتقادی منافق مخلت فرنار ہے یا ہسب یہ جہنم کافی ہے ان کے لیے و لان اللہ اور لانت بیچیے ان پر اللہ لعنت بیچتا ہے ان پر اللہ اور ان کے لیے عذاب ہمیش کا کل اے ان تم کل یا فعال تم کا فعال الدینہ مضاف محضوف ہے اور یا خبر ہے مبتدا معذوفہ کی فعال تم کا فعال من قبل کم فی ترقل امر بالمعروفی وََ نہیں انل یا تم خبر ہے مبتدا محظوفہ کی انتم تم تم ان لوگوں کی طرح ہو من قبل جو تم سے پہلے تھے انہوں نے بھی امر بالمعروف اور نہیں انل کو چھوڑا تھا تم نے بھی چھوڑ دیا کانوا شد امن کم تھے وہ پہلے والے بہت سخت تم سے طاقت میں باک سرا مالاً اور بہت زیادہ مال کے اعتبار سے و اولادن اور و اولاد کے اعتبار سے فستم تو بھی خلاق ہم فستم تھا تم بھی تو فائدہ حاصل کیا تھا انہوں نے اپنے حصے کا دنیا میں تم بھی فائدہ حاصل کر لو اپنے حصے کا دنیا میں جس طرح کے فائدہ لیا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے بھی خلاق ہم اپنے حصے کا و کل لدی خازو یہ چھیالیسویں خباصت حوص کل لدی ایک خوز الدی خاضو اور تم داخل ہوئے باطل میں جیسے با داخل ہونا ان لوگوں کا جو پہلے تم سے داخل ہوئے تھے اولا کہاں بھی یہ لوگ برباد ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں دنیا میں اعمال برباد ہیں یعنی دنیا میں اللہ ان کو عملوں کی برکت نہیں دیتا قبولیت اور آخرت میں اجر نہیں دے گا یہ لوگ یہی ہیں تاوانی علم یاتِم نب الدین قبل یہاں سے چھ اقوام محلہ کا سابقہ کا بیان ہے سریانعام میں چھ اقبات تھے عراف میں چھ واقعات تھے انفال میں چھ قوائد تھے میدان جہاد کے یہاں چھ اقوام محلہ کا سطح سابقہ کا بیان ہے آیا نہیں آیا ان کے پاس حال خبر اور واقعہ ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے قوم نلِ السلام کی عاد اور عادی قوم عاد اور قوم سمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام کی اور اصحاب مدین اور یہ چھ ذکر معتفقات وہ گاؤں الٹے کیے گئے الٹے ہوئے گاؤں وہ قوم لوت علیہ السلام کی تھی اتتم رسولو ہم آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ پما کان اللہ علیہ اَََ تو کبھی نہیں ہے اللہ کے ان پہ ظلم کر دے والا کن کان و انفس اُم لیکن تھے یہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ولمومنو نہ ولمومنات و باز و مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے دوست ہیں بعضوں کے فدین یا مرو نہ بالمعروف یہ حکم کرتے دو ایک دوسرے کون کاموں کا جو موجود ہو شریعت میں و انحان المنکرے اور منع کرتے ہیں ایک دوسرے کون کاموں سے جو موجود نہیں شریعت میں ویوقیم سلاط اور پابندی کرتے ہیں نماز کی ویوتون زکات اور دیتے ہیں زکوٰۃ و یوتھی اعن اللہ و رسول اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اللائی کا یہ مومن سیر ہم وحم اللہ جلدی ہے کہ رحم کر دے گا ان پر اللہ بے شک اللہ ہے غالب اور حکمتوں والا وعد اللہ علم و منینا والم بشارت اور حکمِ اخروی مومنوں کا حکمِ دنیاوی سیرحم وم اللہ تو اخروی حکم وعدہ کرتا ہے اللہ مومنوں مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ جنتوں کا کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہرے ہمیشہ ہوں گے ان جنتوں میں وہ مساقین اور گھر پاک پاک فی جنت یادنش جن مساق نقیبتاً پاک گھر ہر قسم کی برائی سے شر سے فتنے اور فساد اور غمی سے پاک گھر جنتوں میں ہوں گے ہمیشگ گری کے و ردوان اللّہ اکبر اور رضامندی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی رضامندی اوہو یہ جنت سے ہی بڑی ہے فلح تک بینی و بین کا آمر و العالمین خراب فلیتک تحلو الام و فلیتک ترضا تک غضاب و اے اللہ میرے اور تیرے درمیان سلا رہے ساری دنیا کے ساتھ میری دشمنی بن جائے تعلقات خراب ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں لیکن تیرے ساتھ تعلق اچھا رہے اے اللہ تو میٹھا رہے سارے کڑوے ہو جائیں اللہ تو راضی رہے سارے ناراض رہ جائیں کوئی بات نہیں من اللہ اکبر ذالی کہ الفظ العظیم یہ یہی ہے کامیابی بڑیا ایو اَََن نبیو یہ ترغیب اللجہاد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفارا جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ بصیف والمنافقین اور جہاد کیجئے منافقوں کے ساتھ باللسان ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ تمام مفسرین یہی ذکر کرتے منافقوں سے جہاد بالحجتی و دلیلی جہاد لسانی ہے ولوز علیہم اور سختی کیجئے ان پر کافروں اور منافق کو دونوں کے ساتھ سختی کیجیے ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ لفون ہی یہ سینتالیسویں خباست ہے یہ منافق قسمیں کھاتے ہیں اللہ پر ما قالو کہ نہیں کہا انہوں نے کفر کا کلمہ نہیں کہا ولقت قالو کلمت القفری یہ اڑتالیسویں کہا تھا انہوں نے کفر کا کلمہ یا عبداللہ ابن عبی ابن سلول نے کہا تھا اللہ نخر جنعزمنہ الْعَزُ <الْعَزَل> پھر قسم کھائی میں نے نہیں کہا تھا کل مت قرطبی ہی لکھتے ہیں من سب نبی یا وطان فل اسلام جس نے نبی کے بارے میں گستاخی گستاخانہ بات کی اور اسلام میں تع کیا طان الدین کیا تو یہ کل مت ہے یعنی دین کے پہنچانے والوں کو بدنام کیا و کفر بعد اسلام مور کفر کیا انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کے وہ و بیمع ینالو و القت قال قلمت القفر اڑتالیسویںباست اب انچاس وہ و بیمعلمالو اور قسط اور ارادہ کیا تھا انہوں نے اس کا جو کہ حاصل نہیں کیا تبوک سے واپسی پر بارہ منافقوں نے نبی علیہ السلام کی قتل کی سازش کی تھی اللہ نے اپنے نبی کو خبردار کر دیا تھا ہم موبی معلم کم اور انہوں نے برا نہیں جانا مومنوں سے اللہ ان مگر یہ بات اغنم اللہ ہوا من وومن فضلی کے غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے یعنی اللہ نے اپنے فضل سے اور رسول نے غنائم سے فیتوبو اور اگر انہوں نے توبہ کر دی تو ہوگا بہتر ان کے لیے اور اگر یہ پھر گئے تو عذاب دے دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک دنیا اور آخرت میں اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں میوں علی اوں ولا نصیر نہ کوئی دوست اور نہ کوئی امدادی ابھی کاونویں خباست امن حمن احد اللہ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اللہ سے لن آتا نا بن فضلی اگر دے دیا ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے لنسد کر صد تو خواہ وہ خیرات کریں گے اگر اللہ نے دے دیا تو کریں گے ورن كوںن منصاليں اور خام ہو جائیں گے نیکو کاروں میں ميں صفلم آتا من فضلى جب دے دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نہيں مال بخلوبى یہ باون صفت تو بخل کیا انہوں نے اس پر وطول اور یہ پھر گئے وہ ہم اور یہ ہے ہمیشہ اعراض کرنے والے جملہ اسمیت دلالت کرتا ہے دوام پر مورزوں فعا قب ہم فی قلو تو پیچھے لے آیا یہ بخل ان کے نفاق ان کے دلوں میں انہوں نے بخل کیا تو بخل کی وجہ سے نفاق آ ان کے دلوں میں آ پیچھے لانا تو اس کا فعال بخل ہے یا فائل اللہ ہے فا تو عقوبت سے ہوگا عقوبت سزا دینا سزا دے دی اللہ نے ان کو اس بخل کی نفاق ان کے دلوں میں علا یوم علق نہ ہو اس دن تک کہ یہ ملیں گے اس دن اللہ کے ساتھ بعض لوگ یہاں حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ ہو کی بات کرتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہات ابن اب بلطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگ سالبہ ابن ہاطب سالبہ ابن ہاطب کے بارے میں یہ آیت لگاتے ہیں حالانکہ یہ بدری صحابی ہیں اور انصاری ہیں اس پہ ایک عالم ہیں مولانا خان بادشاہ اب قطر میں ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ہات صالبہ ابن حاتب یہ منافق نہیں تھے یہ غلطی ہے سالبہ ابن حاتب نہیں تھا بلکہ یہ کوئی اور تھا جواہر القرآن میں بھی یہ واقعہ نقل ہے لیکن یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پھر تو صحابہ کا صحابہ کے دشمنوں کا دعویٰ صحیح ہو جائے گا کہ صحابہ مرتد ہوئے تھے اللہ شہاب الساقب نامی رسالہ بھی اس پہ لکھا گیا ہے حاصل یہ ہے کہ آیت سالبہ کے بارے میں نہیں آئیں سیاق اور سباق اس کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ منہم کے ساتھ اقسام المنافقین کا بیان شروع ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ سالبہ بدری صحابی ہیں اور صحیح روایات سے ان کے بارے میں یہ واقعہ جو نفاق والا ہے کہ وہ نفاق بخل انہوں نے کر لیا انہوں نے دعا کی تھی نبی علیہ السلام کو کہا تھا دعا کیجئے مال دے دے جب مال دیا تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اس کے راوی مان ابن رفا ہیں اور دوسرے راوی عامر ابن عبید ہیں یہ دونوں قابل احتجاج نہیں ہیں اس روایت کے دوسری وجہ یہ ہے اکثر تفاصر نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ قرآن کے اصول کے خلاف بھی واقعہ ہے کیونکہ سالبہ منافق تھا تو پھر جب اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے اس کے صدقہ بھی پھر قبول نہیں کیا ابو بکر نے بھی قبول نہیں کیا پھر عمر نے بھی قبول نہیں کیا تو عثمان کے دور میں یہ وفات پا گئے تھے تو اللہ نے اس کو توبہ قبول کرنے کے لیے راستے کیوں بند کر دیے تھے یہ تو قرآن اصول کے خلاف ہے پھر دشمنان صحابہ ایک دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ تفاسیر نے ذکر کیا تفاصیر نے قیلہ کے سیغے سے ذکر کیا ہے اور یہ تمریز کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور صدیق نے جو مانین زکوٰۃ کے ساتھ قطال کیا تھا اور زور زبردستی سے مانین سے زکوٰۃ لی تھی تو اس صحابی صالب ابن حاتب سے زکوٰۃ کیوں نہیں لی گئی انصاری سے منہم یہ عام اقسام المنافقین ذکر ہو رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات بقی لوبی و طلو فاق اب ہم نفاقم فی قلوبی تو پیچھے لے آئے یہ بخل ان کے نفاق پیچھے لے آیا دوسری وجہ اس حدیث کی صنعت کے اعتبار سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ واقعہ ایک صنعت کے ساتھ ابن جریر نے نقل کیا ہے اور پھر سارے لوگوں نے ابن جریر سے نقل کیا ابن جریر نے تفسیر تبری میں پہلی جل صفحہ 213 میں نقل کیا اس روایت میں علی ابنِ یزید الحانی ہے جو منکر حدیث ہے تاریخ کبیر امام بخاری کی چھٹی جل صفحہ دو اور تہذیب و میں بھی ساتوی جل صفع 346 پہ امام بحقی بھی یہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی اسناد ضیاف ہے دلائل النبوع پانچوی جل صفح 292 پہ بھی ہے مجمع الزوائد والے نے بھی اس روایت پہ کلام کیا ہے ساتوی جل صفا دو سو صفح اور پہلی جل صفح 253 امام زہبی لکھتے ہیں بدری سالبہ ابن حاتب ہیں اور وہ عہد میں شہید ہو چکے ہیں اور یہ صالبہ بن ابھی حاتب ہے یہ دوسرا کوئی ہے بدری صاحبی نہیں ہے علی صحابہ اور اسد الغاب پہلی جلسفہ ایک سو پچاسی ابن حجر لکھتے ہیں جزیے کا حکم تو سن نو ہجری میں آیا تھا اس سے بعد آیا تھا اور زکوٰۃ کا حکم پہلے نازل ہوا تھا فت الباری میں تیسری جلسفہ دو سو چھیاسٹھ باب وجوب زکوٰۃ سیوتی بھی یہاں اس واقعے کی صنعت کا ذوق بیان کرتے ہیں لباب النقول صفحہ ایک سو ستاون اور پھر اس واقعوں کو ابن جریر نے بھی دوسری صنعت سے نقل کیا ہے اس صنعت میں عامر ابن عبید وہ قاضب ہے تاریخی کبیر چھٹی جل صفح تین سو باون ابن جریر نے دو سو تیرہ نمبر صفحہ پہلی جل میں ذکر کیا تہذیب و تہذیب نے آٹھویں جلص صفحہ باسٹھ پہ اور میزان العتدال میں دوسری جلصفع دو 273 پر اس واقعے پر رد ہے اور عام مفسرین بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ عام منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تمام مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں تو کیا ضرورت ہے ایک بدری صحابی کو بدنام کرنے کی فاق نفاقا تو سزا دے دی اللہ نے ان کو یا پیچھے لے آئے یہ بخلن کا ان کے پیچھے لے آیا نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کہ یہ ملیں گے اللہ کے ساتھ بما اخلف اللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا ہے اللہ کے ساتھ اس کا جو وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ اور اس وجہ سے کہ تھے یہ جھوٹ بولنے والے علم وََََََََََََََََََََ اللّہ عالم وسرحم و نجواہم آئے نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے چھپے رازوں کو اور ان کے جرگوں کو اور بے شک اللہ علام الغیوب غیب جاننے والا ہے اللّہ دين المضون من وہ لوگ جو کہ داغ لگاتے ہیں بدنام کرتے ہیں متوئین عمل کرنے والوں کو پر یلمیزون المتوئینہ یہ ترپنوی خباصت ہے منافقوں کی متو اسے کہتے ہیں جو فرضی عبادت سے زیادہ نفری عبادت کرے تو جو الزام لگاتے ہیں زیادہ عبادت کرنے والوں پر من المومنینہ مومنوں میں سے پھر صدقات صدقات میں والذین اور ان لوگوں پر بھی الزام لگاتے ہیں لا جدون اللہ جوہد جو نہیں پا تھے مگر اپنی کوشش بدنی مالدار مال لگائے تو کہ دیکھو دیکھو یہ ریا کر رہا ہے غریب کچھ نہیں دیتا تو دیکھو پیسہ نہیں لگاتا منافق کسی حال میں بھی کسی کو نہیں چھوڑتا فیصخرو نَن ہم یہ وی خباصت ہے تو مسخرے کرتے ہیں ان کے ساتھ سخیر اللہ منہم اللہ سزا دے دے گا ان کو ان کے مسخروں کی اور ان کے لیے عذاب دردناک استغفر لهم امر ہے بمان خبر اگر آپ مغفرت مانگے ان کے لیے اللہ سے اولا تصطفر لهم یا مغفرت نہ مانگے ان کے لیے اللہ سے ان تستغفر لهم سبعینہ مررت اگر آپ مغفرت مانگے ان کے لیے اللہ سے بے شمار دفاع اور بے حد زمانہ سبعین بیان عدد نہیں ہے بیان کثرت ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تھے اور ان کے لیے مغفرت مانگ رہے تھے دعا کر رہے تھے تو اللہ نے تسلی بھیج دی اگر آپ بے شمار دفعہ ان کے لیے مغفرت مانگے فلاں یب اللہ علوم ہرگز معافی نہیں کرتا اللہ ان کو اللہ بخشش نہیں کرتا ان کو ذا علی کب عنّم کفرو بلّہ و یہ اس وجہ سے کہ یقیناً کفر کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول پر قفرو بلّہ و رسولی صبعین سات اور دس سات ضرب دس کو کہتے ہیں سات زمانے کی اکائی ہے اور دس گنتی کی اکائی کی انتہا ہے تو بہت زمانہ اور بہت دفعہ آپ ان سے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرتا نبی کے کہنے پر بھی اللہ منافقان منافقوں کو معاف نہیں فرماتا ذالک کبھی علم کفروب اللہ و رسول یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم فاسقوں کو فر المخلفون یہ پچپنوی خباصت خوش ہو گئے ہیں پیچھے رہنے والے بھی مقادیم اپنے بیٹھنے پر خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول کے خلاف اللہ کے رسول کے پیچھے یہ اپنے بیٹھنے پر خوش ہیں وہ ہوا یوں جاہدوبیا معلوم یہ چھپنوئی خباصت منافقوں کی اور برا جانا انہوں نے کہ جہاد کرے اپنے مالوں کو لگانے کے ساتھ اور اپنے نفسوں کو تھکانے کے ساتھ اللہ کی راہ میں وقال ولا تن فروفِل حر یہ ستاون اور کہتے ہیں یہ مت نکلو گرمی میں بہت سخت گرمی ہے کیوں جاتے ہو تبو قل تو کہہ یہ نارو جہنم شد و حرا جہنم کی یاد بہت سخت ہے گرم لوکانو یفقون اگر یہ سمجھتے فل یا زحکو قلی للی یا ہنستے ہیں یہ تھوڑے ہنسے گے یہ تھوڑے اور روئیں گے زیادہ فلی اب ولی کثیرہ تھوڑے سے ہنس لے بہت روئیں گے آج جو دنیا میں ہنس رہے ہیں ان کے لیے رونا بہت ہے جزام بیما کانو یقون بدلہ دیا جائے گا ان کو بدلہ اس وجہ سے کہ تھے یہ کرنے والے گناہ منافقت کا فیر رجاق اللہ علیہ طوائف اگر واپس کر دیا آپ کو اللہ نے ایک گروہ کی طرف ان میں سے فستازنوں کا تو یہ اجازت مانگیں گے آپ سے لِل پھر نکلنے کے لیے یہ انسٹھویں خباصت ہے اگر آپ کو اللہ نے واپس کر دیا تو پھر آسان جہاد میں خیبر کے لیے نکلنے کے لیے جانے کے لیے اجازت مانگیں گے فقل تو کہہ دیجئے کیونکہ خیبر میں قنائم بہت تھی تو کہہ دیجئے لن تخرجو مائی آبادا ہرگز نہ نکلو میرے ساتھ کبھی بھی ولن لن تھکاتلوم ادوا اور قتال نہ کرو میری میری میرے ساتھی پن میں دشمن کے ساتھ انکم نہ ان قمر دی بالقعود اول مرتن یقیناً تم راضی ہوئے تھے بیٹھنے پر پہلی بار تو مع الخالفین بیٹھ جاؤ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ولاۃسلی اللہ حدمن تا آبادا اور آپ نماز نہ پڑھے جنازہ نہ پڑھیں کسی ایک پر بھی ان میں سے جب یہ مر جائے کبھی بھی مر جائے تو ان منافقوں کا جنازہ نہ کیجئے نبی علیہ السلام گئے تھے جنازے کے لیے تو کیا مانا عبداللہ ابن عبی ابن سلول کے جنازے کے لیے گئے تھے اللہ نے تو منع کہ اللہ تلیٰ حدمن اصل میں اللہ کے نبی جنازے کے بعد گئے تھے جنازہ ہو چکا تھا اس کا تو نبی علیہ السلام چلے گئے یا اس حکم کے نزول سے پہلے گئے تھے ولا تقم اعلیٰ قبری اور مت کھڑے ہوئی جی ان کی اس منافق کی قبر پر دعا کے لیے قبر تیار کرنے کے بعد حدیث میں آتے اس تخفیر الاقیم فنآن سالو اب اپنے بھائی کے لیے اللہ سے معافی مانگو اور صبح استقامت بھی مانگو اس سے اب پوچھا جائے گا تو نبی علیہ السلام نے میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ ہاتھ بھی اٹھائے ہیں رفع الیدین بھی ثابت ہے مسلم کی جلد اول صفتی دو سو تیرہ پر شاہ صاحب نے بھی استدلال کیا اس عرف الشزی میں ہاں قبل الدفن بعد جنازہ اجتماعی دعا بیدت ہے خلاصۃ الفتاوہ پہلی جلصفہ دو سو پچیس بحر الرائق دوسری جلصفہ ایک سو تریالیس شامی پہلی جل صفح چھ سو چوالیس سراجیہ صفحہ تریس بزازیہ صفحہ پچاسی مرقات مشکات کی شرح چوتھی جل صفحہ چونسٹھ پکی روٹی صفحہ باون اور دوسری کتابوں نے اسے بےدت کہا ہے بےدتی کہتے فاخلصول فا الدعا سے دعا ثابت ہے نا تو اس سے دعا فل جنازہ ثابت ہے بادل جنازہ نہیں ثابت باب فی صلات الجنازہ میں سننِ قبرا نے یہ روایت ذکر کی ہے پہلی جل صفحہ چار سو چوالیس اور ابن ماجہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے دعا ثابت ہے اخلصول دعا فل جنازہ بادل جنازہ جنازے میں دعا ہے نا تو بادل جنازہ کاسی سے ہوا لا قمالا قبری قفر و بہ ورس ہاں بقر کی اوائے پہلی آیتیں اور آخری آیت قبر کے سرانے اور پیروں کی طرف پڑھنا تو حدیث سے ثابت ہے حدیث اگرچہ ضعیف ہے اسے بےدعت نہیں کہہ سکتے کرنے والا اسے منع نہ کرو نہ کرنے والے پہ زور نہ کرو منظور نعمانی صاحب نے معرفت الحدیث میں یہی لکھا ہے حدیث سندن ضعیف ہے لیکن پھر بھی حدیث ہے تو بدعت کا اطلاق اس پہ نہیں ہو سکتا ان کفر و بلّہ و یقیناً انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول پر اور مر گئی یہ وہ فاسقوں نے سال میں کی اللہ کے حکم کو توڑنے والے تھے ولا تو جب کا اور تعجب میں نہ ڈالیں آپ کو ان کے اموال اور نہ اولاد ان کے یقیناً چاہتا ہے اللہ دبہ بحافت دنیا کیا عذاب دے, دے ان کو اس مال کے ذریعے دنیا میں و تض فصم اور نکال دین کی روحیں وہم ہم کافی سال میں کی ہوں کفر کرنے والے و اداً ضلعت صورتن بلّہ اور جب نازل ہو جائے معنی بیان ہو ایک صورت اس بات پہ کہ ایمان لیاؤ اللہ پر اور جہاد کرو ماں رسولی اللہ کے رسول کی معیت میں استاذ قول طول تو اجازت مانگے گی آپ سے پیٹ والے مالدار منہم ان میں سے وقالو کہیں گے یہ ذرنا مان نہ کو مال چھوڑ دے ہمیں کہ ہو جائیں ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ردوبیا یقون مال خوالف یہ اکاس اکاسٹھویں خوش ہوتے ہیں یہ منافقین کے ہو جائیں یہ مال خوالف عورتوں کے ساتھ مال خوالف خوالف اللبن اذا البن من طول دمن جب دودھ خراب ہو جائے اسے خلف اللبن کہتے ہیں خطیب ثابلت انساء اللہ تی یا خلف نلفلبیو تھی وکیلا ادنیہ اناسی وصلا خوالف سے مراد وہ رضیل لوگ خبیث کمزور خوالف دود خراب ہو جائے تو خلف اللہ ببن کہتے اذا حمد من طول مکسی ہی کرتبی نے لکھا ہے تو یہ اس پہ راضی اور خوش ہوئے ہیں کہ ہو جائے مال خوالف اور تھوب اعلیٰ قلوب ہم تو مور دی مور لگا دی گئی ان کے دلوں پر فوم لائف تو یہ نہیں سمجھتے لاف کہون یہ بہاسٹھویں خباصت ہے کہ ماہو جہدو بم والم لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ وجہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کو لگانے کے ساتھ وانفوسی اور اپنے نفسوں کو قربان کرنے کے ساتھ یہ لوگ ان کے لیے ہیں خیرات اچھے بدلے الخیرات ان کے لیے بہترین بدلے ہیں اے انصاء الحسان یا خیرات منافی الدارین مراد ہے دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور یہ لوگ یہی ہیں کامیاب عاد اللہ لہم جنتِ من انتہا النہار تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے جنتیں بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے اس میں اور یہ ہے کامیابی بڑی وجا المعذرون اور آتے ہیں وہ زر پیش کرنے والے من العرب دیہاتوں میں سے اس لیے کہ اجازت دے دے تو ان کو وقاد قذب اللہ ددینہ کذب اللہ و اور بیٹھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کو یاد تقزیب کی جھوٹ باندھا اللہ اور اللہ کے رسول پر سیاسو سیوسیب اللہدینہ کفرومن آذاب العلیم جلدی ہے کہ پہنچ جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک لئی صاف <الزُّعْفَة> یہ چوتھے باب کی بات ہے یہاں مومنین معذورین کا بیان ہے نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر لائے جدوں نمافی خون جو نہیں پاتے وہ مال کے خرچ کر دیں ان کو اس کو اللہ کی راہ میں ان پہ نہیں ہے حرج کوئی تنگی ایزان سہول اللہ و رسولی جب کہ یہ خیر خواہی تلاش کرے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہ ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے یعنی محبت کرنے والے ہوں ماں عال المحسینی من سبیل نہیں ہے نیکوں پر کوئی گناہ عذر کی وجہ سے جہاد سے رہنے پر اللہ و غفر اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان یذان صح اللہ و رسول حدیث میں بھی آتا ہے دین وسیحا دین خیر خواہی ہے قالعلیمََََََََََََََََن یا رسول اللہ یہ دین کس کے لیے خیر خواہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللّہ ولی رسول ولیمت المسلمینہ ولی سائےمسلم المسلمین. خیر خواہی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مسلمانوں کے آئمہ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے دین میں ولا علینہ اور نہیں ہے گناہ ان لوگوں پر اضامہ اتو کا جو آئے آپ کے پاس ابو مسا شری رضی اللہ تعالیٰ عور کے ساتھی آئے تھے ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں اور تبوک کا سفر سواری کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا موسم تلخ تا گرم تھا آئے تھے آپ کے پاس اس لیے کہ آپ سوار کر دیں ان کو یعنی سواریاں دے دیں قلتا تو آپ نے کہا لاجدما ما عالیہ ہی میں نہیں پاتا وہ کہ آپ کو سوار کر دوں اس پر میرے پاس تو سواریاں نہیں ہے تولو تو یہ پھر گئے وایون من یہ اور آنکھیں ان کی بہہ رہی تھیں آنسوؤں کی وجہ سے حضران غم کی وجہ سے اللہ اجیدو ما فکن اس لیے کہ نہیں پاتے تھے یہ وہ جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں پیسے نہیں تھے ان کے پاس سواری خریدنے کے تو یہ روتے ہوئے واپس گئے اتنے میں صداقات کی سواری آ گئی نبی علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا بلاؤ ان کو بلاؤ اِن نم صبیر و علدین استاذینا کا گناہ ہے ان لوگوں پر جو کہ آپ سے اجازت طلب کرتے وہ مغنیہ اور یہ ہوں مالدار رضوب یا کون مال خوالف خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہو جائیں یہ مال خوالف عورتوں کے ساتھ یا ما کمزور لوگوں کے ساتھ یہ ترسٹھویں آخری ابتداء ساقل تو مل الارض اور انتہا یقون مال خوالف زمین جمبد نہ گل محمد تو گیا گیا گیا بس ہو گیا مال ف سستی کرتے ہیں اللَّهُ عَلَى اور طبا اللہ عالیہ قلو مہر مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر فوم لایا لمن تو یہ نہیں جانتے ستاسی نمبر آئے میں مجہول کہا تھا تب تو با یہاں تباہ معروف اللہ کو فائل بنا دیا اللہ نے مہر لگائی ہے ان کے دلوں پر یہ نہیں جانتے جاہل ہیں یا تذرون علیہ بہانے کرتے ہیں آپ کو ادارہ جا بیان پیش کریں گے آپ کو ادار رجا تو مل جب آپ واپس ہو جائیں ان کی طرف تبوک شام میں تھا نو ہجری میں ہوئی تھی کل تو آپ کہہ دیجیے لا تا تذر بہانے نہ کرولا من القُم ہم ہرگز تصدیق نہیں کرتے آپ کی بات کی قد نبا اللہ اخبار کم یقیناً خبر دیے ہمیں اللہ نے تمہاری اخبار کی تمہاری خبریں وسِ اللہ عمل کم اور جلدی ہے کہ دیکھ لے گا اللہ تمہارا عمل اور اللہ کا رسول اے سید ہر آمال قمفت دنیا اللہ تمہارے اعمال دنیا میں ظاہر کر دے گا تو رسول بھی دیکھ لے گا ہر چیز وہ حدیث ہے عرض اعمال والی تو وہ حدیث روایت بلمانہ ہے اصل روایت اور عزت علیہ عارض عارض حقیقی مراد نہیں ہے فہرست اعمال کی مراد ہے اور رست یا اور ترمیزی کی روایت ہے وہ ضعیف ہے اور پھر عارض مستلزم علم کے لیے بھی نہیں ہے کیونکہ فرض فرشتوں کو سما عارض احم عل فرشتوں کو اسما پیش کیے گئے تھے لیکن انہوں نے کہا سبحانہ قلع علم تو عرض مستلزم علم کے لیے نہیں ہے فیض الباری میں شاہ صاحب نے لکھا اگر تم لوگ عارض اعمال کی حدیث پیش کرتے ہو تو پھر حدیث اوزِ کوثر والی اس کا کیا معنی کرو گے کہ ماہدس بعدک اس حدیث کا کیا معنی کرو وہ تو صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی تو قد نب ان اللہ من اخبارکم اللہ نے مجھے خبر کر دیے تمہاری حالات کی وسیع اور اللہ کم جلدی ہے کہ اللہ ظاہر کر دے گا تمہارے اعمال کو دنیا میں ورسولو رسول تو رسول دیکھ لیں گے وہ سمت و ردون العالعالم الغیب پھر واپس کر دیے جاؤ گے تم اس ذات کی طرف جو جاننے والا ہے غیب کا و شہادت اور ظاہر کشاد تو خبر دے دے گا تم کو اس کا اس کی جو تم عمل کرنے والے تھے سیاح لفونہ لَكُمْ ہلا کم جلدی ہے کہ قصمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی تمہارے سامنے تم کو اِذَنْ قلب تمہیں لئی جب تم واپس چلے جاؤ ان کی طرف لی تو یہ قسمیں اس کھائیں گے کہ آپ منہ پھیر دین سے فا رضوان تو منہ پھیر دین سے چھوڑ دو ان کو ان رِجْسٌ سن یقیناً یہ گندگی ہیں منافق رجس ہے مشرق نجس ہے نجس اس گندگی کو کہتے جس سے بدبون آئے اور رجس اس گندگی کو کہتے جو بدبودار ہو منافق کو رجس کا یہ بدبودار گند ہے اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے جزام بما کانو یک سبون جزو جزان بدلا دیا جائے گا ان کو اس وجہ سے کہ یہ تھے کرنے والے نفاق کا یا فون الملی عنہم اس میں کھائیں گے تمہارے سامنے اس لیے کہ تم راضی ہو جاؤ ان سے فین تردوانحم فعین اللہ الردا عن القوم الفاصقین اگر آپ راضی ہوتے ہیں ان سے تو یقیناً اللہ راضی نہیں ہوتا قوم فاصق سے الآراب و شد و کفرم اس میں جمع ہے یہ دیہاتى بہت سخت ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں جہالت کی وجہ سے نہ واج در اللہ عالم حدود مان ضل اللہ عرصول اعلیٰ ہی اور بہت لائق ہیں اس بات کے کہ نہیں جانتے حدود دمان ضل اللّہ احکام وہ جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں اپنے رسول پر جہالت کی وجہ سے اشد کو فرم و, و نفا کے ہاں اب آراب میں علم آ گیا تو وہ آراب ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں پھر دیہاتی شہریوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں والم الحکیم اور اللہ جاننے والا حکمت وعلیٰ ومن العرا بت تخیز و معین فق اور بعض ان دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو پکڑتے ہیں اس کو جو خرچ انہوں نے کیا مغربا تاوان اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا معینفق وے فی سبیل اللہ مغرمن اسے تاوان کہتے ہیں یار پین پینسن لی میں نے تو دو لاکھ روپے میں نے عمرے پہ تاوان کر دیے اسے تاوان کہتے ہیں نقصان و ترب سب کمرہ اور انتظار کرتے ہیں تم پر حوادث کے زمانے کے کہ کب ان پہ تکلیف اور حادثہ آئے گا علیہم دائرۃسو ان منافقوں پر حوادث ہیں بورے بورے مصیبتوں والیون علی مول اللہ سننے والا اور جاننے والا رب منب اللہ علیہ اور بعض دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر وہ تخید الماین الفیق و قرباً اللہ اور پکڑتا ہے وہ انفاق جو انہوں نے خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں دیہاتیوں میں اس طرح ایماندار میں ہیں جو مال لگاتے ہیں اور اس مال کو سبب جانتے ہیں اللہ کے ہاں نزدیکت کا ید تخیدما الفیق و قربات اور پکڑتے ہیں وہ مال جو انہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں سبب قربت کا عمد اللہ اللہ کے ہاں۔ و سلاواتر اور سبب اللہ کے رسول کی دعاؤں کا نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے علّں قربۃ الّم خبردار یقیناً یہ مال لگانا سبب ہے قرب کا ان کے لیے اللہ کے ہاں سعید خلوم اللّہ فی رحمتی جلدی ہے کہ داخل کر دے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان یہ چوتھا حصہ شروع ہو چکا ہے مومنوں کا بیان ہے اس میں وہ سابقون مومنوں کا بیان مجاہدوں کا اور وہ سابقون سبقت حاصل کرنے والے اسلام کو اللونہ پہلے مومن سابقون عللاسلام علاومنونہ بن المہاجرینہ و الصار مہاجرین اور انصار میں سے والذین طباءم بےسان اور وہ لوگ جنہوں نے تابیداری کی مہاجرین اور انصار کی بےسان اچھے طریقے سے یعنی قرآن و سنت کے موافق رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ راضی ہے ان سے اور یہ راضی ہیں اللہ سے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے وعد العم جنت ان تجریم تعطیح حل انہار اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے جنتیں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہرے ہمیشہ ہوں گے اس میں ہمیشہ اور یہ ہے کامیابی بہت بڑی علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں جو صحابہ کی برائی کرتے ہیں ان کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے جنت کی بشارت دیر ظالق الفوز العظیم کہہ رہا ہے وم امن اولک امن العرا بھی اور بعض ان میں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں دیہاتوں میں منافقین ہیں من اہل المدینہ تھی اور مدینے والوں میں بھی منافقین ہیں مرد علنفاقی و بہت صبت مرد بہت مضبوط ہے نفاق پر لا عالم و ہم اے نبی تو نہیں جانتا اپنے گاؤں کے منافقین کو عالم الغیب کیسے ہوئے نحن عالم و ہم, ہم جانتے ہیں ان کو ثن و مرتین جلدی ہے کہ عذاب دے دیں گے ان کو دو دفعہ اچھا ملا علی قاری یہاں لکھتے ہی آیت نبی علیہ السلام کی وفات سے اٹھارہ دن پہلے نازل ہوئی تو اٹھارہ دن پہلے نازل ہونے والی آیت میں اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے اپنے گاؤں کے منافقین کو آپ نہیں جانتے تو عالم الغیب کیسے ہوئے ثن و ذبح مررتین مررت کا کیا معنیٰ مرتن فل دنیا و مرتن فل قبر تو عذاب قبر ثابت ہو گیا لیکن بہتر تفصیر یہ ہے کہ مرہ فی دنیا و فی القبر القبری يردون علا عذاب ان غی عظیم جلدی ہے کہ سزا دے دیں گے ہم ان کو دو دفعہ دنیا میں بھی قبر میں بھی پھر واپس کر دیے جائیں گے بڑے عذاب کی طرفہ خرونا ترف بھی اور ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا یہ بولو بابا رضی اللہ اور ان کا گروہ یہ سات آدمی تھے متقاسلین مومنین کا بیان تبوک سے رہ گئے تھے ابو ابوالوباب اب بھی ریاض الجنہ میں ایک وہ ستون ہے جس کے ساتھ ابو وبابا اور ان کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا استوانِ ابو وبابا اسے کہتے ہیں صحابہ نے ان کے ساتھ بائیکارٹ کیا تھا یہ تبوک سے رہ گئے تھے تو بہانہ کرنے کی وجہ انہوں نے سچ سچ کہہ دیا کہ سستی کی وجہ سے رہ گئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے بائی کارٹ کا اعلان کر دیا تو صحابہ نے ان سے بائی کارٹ کیا حتیٰ کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا تھا عورتیں بس کھانا رکھ دیتی تھی مو موڑ کے اتنا بائی کارٹ سوشل بائی کاٹ ہوا ان سے آخر ان کی توبہ قبول ہو گئی واہ خرون ترف بھی اور ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا خلط و عمل انصارِن جنہوں نے خلط کیا ہے نیک عمل کو واقعہ سین اور دوسرا برا عمل الصلّہ طب علم قریب اللہ کے مہربانی کر دے گا ان پر بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہروبان حضمن اموالم صداقتاً تو ہر لے لے ان کے مالوں سے صدقہ اس لیے کہ پاک کر دے تو ان کو ان صدقات لینے کی وجہ سے ان کے دلوں کو پاک کر دے پاک کردے ان کو بدنامی سے بھی وطوض کی اور پاک کردے ان کے دلوں کو بہا اس صدقہ کے قبول کرنے کے ساتھ پاک کردے نے نفاق کے ڈر سے وسلم علیہ ہم اور دعا کیجیے ان پر نبی علیہ السلام انہیں دعا کیا کرتے تھے جو لوگ صدقات لے کے آتے تھے یقیناً نااب کا دعا کرنا ان کے لیے سکن اللہم سبب ہے اطمینان کا ان کے لیے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے علم وََ اللہ اکبل توبہ تعانے بادی آئے یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے ویا خز صدقات اور قبول کرتا ہے صدقات تو صالبہ بن حاتب کا کیوں نہیں قبول کیا گیا پھر وہ واقعہ بالکل نصوص کے خلاف لگ رہا ہے وان اللہ طب الرحیم اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے و قلعملو کہ دیجئے تم عمل کرو جلدی ہے کہ دیکھ لے گا اللہ تمہارے عمل کو ورسول اور اللہ اپنے نبی کو بھی دکھا دے گا رسول بھی دیکھ لے گا ولمومن اور مومن بھی دیکھ لیں گے قیامت میں اس وطورت وسطردون عالم الغبی و شہادہ اور جلدی ہے کہ واپس کر دیے جاؤ گے تم اس ذات کی طرف جو کہ چھپی اور ظاہری سب چیزوں کو جاننے والا ہے تو خبر دے دے گا تم کو بھی ما تم تعملون اس کا کہ تم ہو اس پہ عمل کرنے والے وا خرون امرجون امر اللہ اور دوسرے ہیں جو پیچھے گئے گئے ہیں اللہ کے فیصلے کو یہ تین لوگ تھے کعب ابنِ مالک ہلالیہ ابن امّیہ اور مرارا ابن ربیع روی اللہ تعالیٰ ہم اما ادب ہم اللہ عذاب دے گئے ان کو اما و اما یتوب علیہ اللہ احسان اور مہروبانی کر دے گئے ان پر اللہ جاننے والا حکمت و عالا ہے پھر بعد میں قرآن نے فرمایا ان پہ اللہ نے احسان کر دیا توبہ کو قبول کرتے ہوئے وََیندو مسجرارَََََََََََََََََََََ نبی علیہ السلام تبوک کے لیے جا رہے تھے منافقین نے کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے جی آپ آ کے اس کا افتتاح کر دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میں جا رہا ہوں واپسی کروں گا جب واپس آ جاؤں تو پھر مسجد کا افتتاح کر دوں گا تو تبوک سے واپسی پر اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی کہ یہ مسجد زرار ہے زرار نفس زرر اور نقصان کو کہتے ہیں اگر وہ فائل کی طرف سے ہو یا غیر کی طرف سے ہو لمن سے مراد ابو عامر ہے یہودیوں کا ایجنٹ یہ یہودی تھا وََدینہ تخذو مسجد زراراً اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑا ہے مسجد کو مومنوں کی ذرر رسائی کے لیے وہ قفراً اور قفر کی اس تشہیر کے لیے وہ بین اور مومنوں کے درمیان جدائی لانے کے لیے و ارسعاد نمن ہار رب و رسول اور مورچا اس کے لیے جو جنگ کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جس نے جنگ کی ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس سے پہلے وہ ابو عامر تھا ولا اہل اور خامقائی قصمیں کھاتے ہیں ناردنا الحسنہ ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر نیکی کا واللہ یا اللہ ع انہم لکاذبون کادیب اللہ گواہ ہے کہ یقینا یہ منافقین جھوٹے ہیں مت کھڑے ہوئی اس مسجد میں کبھی بھی کیونکہ اللہ من نوسالت یوم خامخواہ و مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر پہلے دن سے بنیاد حصی مسجد قبا یا بنیاد مانوی مسجد قباء کی تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے وہ احق ان تقو مفی بہت حقدار ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اس میں فی ہے رجالن اس میں آدمی ہیں یو ہی بنائیاں جو کہ محبت کرتے ہیں اس سے چاہتے ہیں کہ خوب اپنے آپ کو پاک کر لیں پوچھا گیا تھا ان سے کہ آپ کی صفت قرآن نے کی ہے کیسے آپ تہارت کو حاصل کرتے ہیں تو کہا ہم استنجاب بالمدر و بالما دونوں کرتے ہیں اور اللہ محبت کرتا ہے پاکی حاصل کرنے والوں کے ساتھ اف امن اُنیا نقوامن آیا آبادی اس کی جس نے بنیاد رکھی اپنی آبادی کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اللہ کے سے اور اللہ کی رضامندی پر بنیاد رکھی وہ بہتر ہے امن ام اسا بنیا نفا ضروفن ہارن یا بنیاد اس آبادی اس کی جس نے بنیاد رکھی اپنی آبادی کی اعلیٰ شفا جروفن کنارے پر جوروفن گرنے والے ہارن شفا جروفن ہارن اس کنارے پر گاڑا شگ لوڑے پریوتن کی بنیادی کی خود و آبادی آباد پغاڑا شگ لوڑی پریوتن کی ایک کھڈا ہو ریتیلا اس ریتیلے کھڈے کے کنارے جو کنارہ ریت کا تو اس کھڈے میں پھر گرنا اس کا بہت متوقع ہے کیونکہ ریت مٹی کی نسبت کمزور ہوتی ہے تو جس نے بنیاد رکھی اپنی آبادی پر اپنی آبادی کی اس کھڈے کے کنارے جو کہ ریتیلا تھا جرم فن ہارن گرنے والا تھا گرنے والا تھا گرنے والا کنارا تھا فنہار ابھی ہی فیناری جہنم تو گر گیا اس کے ذریعے جہنم کی آگ میں یعنی منافق کا عقیدہ اس کنارے کی طرح ہے جو ریتیلا تھا ریتیلا تھا تو بس اس نے مسجد بنا دی وہ مسجد کا بنانا اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن گیا شاہ صاحب نے لکھا من اصس بنیا جس نے رکھی اپنی عمارت کی بنیاد اعلیٰ شفا جروف ہارن کنارے پر ایک کھائی کے جو ڈھیتا دھی تھا ڈھیتہ ہے ڈھیتا یعنی ریتیلا فن ہار ابھی ہی فی فیناری تو گر گیا اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالموں کو ہمیشہ ہوگی ان کی آبادی وہ جو انہوں نے بنائی ہے ریب تنفی قلوب شک کا سبب ان کے دلوں میں مگر کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل اور اللہ ہے جاننے والا اور حکمتوں والا اب ترغیب مومنوں کو جہاد کی اور مومنوں کا شان ذکر ہو رہی ہے ان اللہ اشترا من المومنینا بے شک اللہ نے خریدی ہے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال بن الحم الجنہ اس بدلے کے ان کے لیے ہوگی جنت اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں سے مال اور نفس خرید لیے دیکھیں مبیع وہ مومن وہ مومنوں کا نفس اور مال ہے اور سمن جنت ہے اور مشتری اللہ ہے اور بائ مومن ہے تو ہر کوئی اپنی شان کے مطابق خریداری کرتا ہے اللہ جب مومنوں کے نفس اور مال کا خریدار ہوا تو مومنوں کے نفس مال کی کتنی بڑی شان ہے یقاتلونا فی سبیل اللہ یہ بھی قتال کریں گے اللہ کی راہ میں تو فیقت قتل کریں گے کافروں کو و یقت اور خود بھی شہید ہوں گے یہ وعدہ ہے اللہ پر حق توات میں بھی تھا انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے و من اوفا بھی آہ من اللہ اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا اپنے وعدے کا اللہ سے زیادہ فس تبشی روبی بائی کم تم بھی ہی تو خوشخبری لے لو تمہاری بےآ اور لین دین اس پر جس پر تم نے بیا کر دی مزالی کو الف العظیم اور یہ ہے کامیابی بہت بڑی عطائی بو ناب ترغیب توبے کی اور اوساف حسانہ مومنوں کی یہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں العابدون عبادت گزار ہے الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے السائی خونہ نکلنے والے ہے اللہ کے دین میں الراکی غونہ کرنے والے ہیں الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں العامرونہ بالمعروف امر بالمعروف کرنے والے ہیں وََ نناہ المنکر اور نہیں المنکر کرنے والے ہیں الحافظون لحدود اللہ اور نگہبانی کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی سرحدات کی و بشیر المومن اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو ما کان ولا ودینہ منو اور نئی مناسب نبی کے لیے السائے کا ایک معنی سائمونہ بھی لکھا ہے مفسرین نے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سیاحت امتی یا سیام میری امت کی سیاحت روزہ ہے یا سائے ہنہ مجاہدین ہیں ان سیاح امتی الجہاد فی سبیل اللہ حدیث یا سائے عطا فرماتے ہم طلاب اللہ خطیب صاحب نے سراج المنیر بے یہ قول ذکر کیا ہے یہ طالب العلم ہے اللہ اکبر اور حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی سرحدات کی حفاظت کرنے والے ہیں مبشر المومنین اور خوشخبری دے دیجیے مومنوں کو ماں والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین نہیں ہے مناسب نبی کے لیے اور نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ بخشش مانگے مشرکوں کے لیے اگرچہ ہوں یہ مشرک اولی قربہ رشتہ دار نزدیکی ممبادََََََََََََََََََََن صحاب بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے کہ يقين یہ جہنمی ہے یعنی شرک پہ مر گئے تو ان کے لیے معافی نہیں مانگنی عاہم کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے لیے معافی مانگی ہے وہ استثناء ہے خصوصیت ہے وما کا ناستفار و ابراہیم علی ابھی نہیں تھا استغفار معافی طلب کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی وجہ سے تھا وعدہ یاہو وعدہ کیا تھا اس کا اپنے باپ کے ساتھ سورہ مریم آیت نمبر سینتالیس میں وہ وعدہ ساسترب بھی آ رہا ہے فلم ماتبین لہو جب ظاہر ہو گیا اس کے لیے الََََََََََع اللہ کہ کی دشمن ہے اللہ کا یعنی سی حالت میں وہ مر گیا تو تبرہ مِن و ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے اس سے سر نعام آیت نمبر 78 میں وہ بائی کارڈ ذکر ہے ان ابراہیم علاء ہن حليم يقينا ابراہيىم علیہ السلام خام خاں و اللہ کی طرف پھرنے والے تھے حلیم برداش برداشت والے تھے الحاگر زیدن ان اللہ تب برداش والہ حلیم اے معلم بھی مانع کیا ہے علماء نے ما کان اللہ علی دل قومن بادھام اور نہیں ہے اللہ کے گمراہی میں چھوڑ دے قوم کو بعد اس کے کہ اللہ نے ہدایت دی ہو ان کو حتٰم مایتکون حتّیٰ کہ واضح ہو جائے ان کے لیے وہ احکام جن سے انہوں نے بچانا ہے اپنے آپ کو مایتکون ان کو اپنے آپ کو بچانے کے احکام واضح ہو جائیں پھر بھی اپنے آپ کو نہ بچائیں تو اللہ ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اب تصرف کی نفی ان غیر ہی تعالی ان اللہ لہو ملک سماواتی ولاد بے شک اللہ اس اللہ ہی کے اختیار میں ہے اختیارات آسمانوں اور زمینوں کے زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے وما القم اللہ علی علا نصیر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی امدادی لقَطاب اللہ عالبی یقیناً مہربانی کی ہے اللہ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار ان لوگوں پر اتباع حفیص لوسرتی جنہوں نے تابیداری کی نبی علیہ السلام کی سخت وقت میں من ماں ما دزیغ و قلوب و فریقمن تبو کی طرف اشارہ ہے بعد اس کے قریب تھے کہ ٹیڑھے ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے وقاب ابن مالک مرارا ابن ربیع اور ہلال ابن میہ سمتاب علم تو پھر مہربانی کر دی اللہ نے ان پر ان بحمر فرحیم بے شک اللہ ہے ان پر نرمی کرنے والا مہربان والَ اللہ خلیف اور مہربانی کی اللہ نے ان تین لوگوں پر جو کہ پیچھے رہ گئے تھے حتیٰ دا ذاکت علیہ ملارد حتیٰ کہ جب تنگ ہو گئی تھی ان پر زمین بیمارحبت ماں مستریہ ہے بے رخ بعد والے فعل کو پطویل مستر ٹھہراتا ہے تنگ ہو گئی ان پر زمین اس کی فراخی کے باوجود و ضاقت علیہم انفسو اور تنگ ہو گئے تھے ان پر ان کے نفس یعنی خود سے اپنے آپ سے یہ تنگ ہو گئے تھے وہ اللہ مل جا من اللہ اللہ علیہ اور انہوں نے گمان کیا یعنی یقین کیا کہ نہیں ہے جا پناہ کی اللہ کے عذاب سے مگر اللہ کے ہاں لامل من مقت اللہ اللہ علیہ اللہ الا استغفاری ہی تو انہوں نے استغفار کیا توبہ کی سمتم پھر احسان کر دیا اللہ نے ان پر لیا توبو کہ ان کی توبہ قبول کر دے ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یا یادینہ منو ترغیب الجہاد او و اتق اللہ آپ ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ماکان علی اہل المدینہ تی نہیں مناسب مدینے والوں کے لیے اور ان کے لیے جو مدینے کے ارد گرد ہیں من العرا دیہاتوں میں سے تخلف عن رسول اللہ کے لوگ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے رسول جا رہے ہیں تبوک اور یہ پیچھے رہتے ہیں یہ مناسب نہیں اور نہیں ہے مناسب لا رغب عن نفسی ہی کہ لوگ محبت کریں اپنے آپ سے نبی کی جان سے زیادہ نبی سے زیادہ اپنے آپ سے محبت مناسب کہاں ہے ضالِ کب لا نہ لاسی بم یہ اس وجہ سے کہ نہیں پہنچتا ان منافقین کو ضماں ان کوئی پیاس والا نہ اور نہ تھکان والا مخماست اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں نہیں پہنچتی ان کو ولاء تو نََََََََََ مئو تھن اور يہ طے کرتے ایک طے کرنے کی جگہ ولا يغيد و يغيد الكفارا غصہ دلاتے ہیں اس پر کافروں کو كو ولايلان ينال منادو بن عيلنّ اور یہ حاصل نہیں کرتے دشمن سے کوئی غنیمت اللہ كو طب الم بى عامل صالح مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس پر عمل صالح ہر قدم پہ مجاہد کو بدلے ملتے یہ کھانا کھائے یہ پانی پیئے یہ تھکے یہ پیاس میں مبتلا ہو جو عمل جی ہر نقل و حربقت میں سیکنڈ سیکنڈ ان کو عمل صالحہ کا ثواب ملتا ہے کتنا بڑا درجہ ہے ان کا بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا جر محسنِ ان کا ولائنفقون فقتاً صغیرتھ ولا, ولا کبیرت اور خرچ نہیں کرتے یہ خرچہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو بڑا ہو ولا تو وادین اور یہ قطع نہیں کرتے طے نہیں کرتے ایک وادی کو اللہ کتی والم مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس پر عمل صالح لیا ضیام اللہ عصنما کانو یا اس لیے کہ بدلہ دے دے ان کو اللہ بہتر اس کا کہ تھے یہ عمل کرنے والے وما كان الْمُؤْمِنُونَ منفرو کافا اور نہیں ہے مومنوں کے لیے مناسب کہ نکل جائیں سب کے سب جہاد کے لیے فلولا نفر من كُلِّ فِرْقَةٍ فرقمن طَائِفَةٌ تو کیوں نہیں نکلتا یہ ترغیب ہے ٹریننگ کی اور معذورین کو تسلی ہے سب نہ جائیں خیر معذورین رہ جائیں کیوں نہیں نکلتا ہر ایک گروہ میں سے ان میں سے طوائف ان گرو ہر فرقے میں سے ان میں سے ایک طائفت ان گروہ یا تفق ہو ف اس لیے کہ تفقو حاصل کرے سمجھ بوجھ حاصل کرے دین میں تفقو مشقت سے سمجھ حاصل کرنا یا ہو یعنی علم کے حصول میں مشقت برداشت کرے قاضی ابھی سعود لکھتے ہیں تفسیر میں دلیل فی دلیل اعلی ان و حفی الین فرض الکفایہ اس آیت میں دلیل ہے کہ تفق في دین حاصل کرنا فرض کفائی ہے وہیں یقون غرض المتعلمی الاستقامت و الادین و اقام ولاقامت لطرف و علب اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ غرض متعلم کا استقامت عالد دین ہوگا دین پہ مضبوطی اور اقامت دین کے احکام کا اجرا لطرف و عالباد دوسرے بندوں پہ اپنے آپ کو اونچا کرنا مقصود نہیں کہ لوگ مجھے مولانا صاحب کہیں نہیں بس دین پہ استقامت دین پہ استقامت اور دین کی اقامت یہ مقصود متعلم ہونا چاہیے لتفقہ حوف ال دین اس لیے کہ مشقت سے سمجھ بوج حاصل کر لے اللہ کے دین کی ولی ان اور اس لیے کہ ڈرائیں اپنی قوم کو ادارہ جب واپس آ جائے ان کی طرف لا اللہ یا ضرور کی یہ لوگ ڈر جائیں اب دعو صورت کا جماعت بناؤ اور جہاد کرو یادین قاتل اللہ من القفار او لوگو جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ جو نزدیک ہو تمہارے کافروں میں سے ولی جدوفی کم غلزا اور چاہیے کہ پائیں یہ کفار تم میں سختی والمون متقین اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے نصرت معیت خاصہ و راما ان ضلعت سورت الفمن ہم زادت ہوحاد ہی اور جب نازل ہو بیان ہو ایک سورت جہاد کے بیان پر تو بعض ان منافقین میں سے وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کون سے تم میں سے کہ زیادہ کر دی ہے اس کے لیے اس صورت نے ایمان کا اثر تم میں سے کون ہے جس کے ایمان کا اثر زیادہ ہوا یا ایمان اے علماً کس کا علم زیادہ ہوا فام لدینہ من فضادت ہم ایمان ہر چھ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور زیادہ کر دیا ہے اس صورت نے ان کے ایمان کو ایمانی اثر کو اور علم کو وہم یسب اور یہ خوش ہوتے ہیں وہ لدین فی قلو بھی ہم اور ہر چہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا تو فضادت رسن زیادہ کرتی ہے ان کے لیے یہ صورت گندگی لارسیم ان کی گندگی کے ساتھ پہلے سے ہی گندے تھے شک کے اوپر شک سر معدات نمبر چونسٹھ میں گزر وہ ماتو اور یہ مر جائیں گے وہم ہم سال میں کہ یہ تھے کفر کرنے والے اولا یارونا یفتنونا آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ ان کو فتنے میں مبتلا کیا جاتا یفتنونا اے یف ذخونا یف بھی کشف ان کو شرمندہ کیا جاتا ہے ان کے رازوں کو ظاہر کرنے کے ساتھ یا یفتنونا فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے ان پہ کہتے آتی ہیں اور طرح طرح کی مرضیں اور وبائیں آتی ہیں یفتنونا ہر سال مرتن اور مرتین ایک بار یا دو بار ہر سال کبھی ڈینگی اور کبھی کرونا بالکل مستحق ہم ہی ہیں عسایت کا یفتنونا فی کل عام انہوں ان کو عذاب دیا جاتا ہے فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے امتحان لیا جاتا ہے ان کا ہر سال ایک بار یا دو بار سما یا پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے ولا ہم یا ذک اور نہ یہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں وحدہ ما انزلت صورت کیونکہ عذاب سے بچنے کے لیے تو دو باتوں کی ضرورت تھی تخفیف تھی اور زجر تھا ایک توبہ اور دوسرا اللہ کی کتاب کی نصیحتوں کو قبول کرنا یہ دونوں منافقین نہیں کرتے وہی داماً ضلع صورتً اور جب نازل ہو جائے یعنی بیان ہو جائے ایک صورت جہاد کے بیان پر نظر آباد ہو ملاباد ان تو دیکھتے ہیں بعض ان کے بعض کو اشارے کہتے ایک دوسرے طرف دیکھ کے پھر کہتا ہے حل یار منا حدن آئے دیکھ تو نہیں رہا تم کو کوئی ایک سمن صرفو پھر بھاگ جاتے ان ہوں کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو بس نہیں دیکھ رہا تو بھاگو چلو جان بچاؤ صرف اللہ قلوبہم تو پھیر دی اللہ نے ان کے دل اپنی کتاب سے بھی انّم قوم اللہ فون اس وجہ سے کہ قوم ہے نہ سمجھنے والے ترغیب الاطبہ رسول لخد جا رسول من انف یقینا یقیناً تمہارے پاس عظیم و شان رسول تمہارے نفسوں سے تمہارے جن سے یا من انفسی کو میں خیرت میں آتا ہے تم میں سے نفیس اور اعلیٰ سب سے اعلی اور بالا رسول آ گئے عزیزن عالیہ معنی تم گران لگتا ہے ان پر وہ جو اس پہ تم تنگ ہوتے یعنی تمہارے نقصان اور تاوان اور خسران اور تکلیف پر ناراض ہوتے ہیں ہری سن بہت حریص سے تمہارے فائدے پر بالمومنی روف الرحیم مومنوں پر نرمی کرنے والے مہربان ہیں کیا بڑی ہستی ہیں محمد پیش واؤ رہنمائے خلق و عالم ہیں محمد پیش واؤ رہنمائے خلق عالم ہیں معزز ہیں مکرم ہیں مقدس ہیں معظم ہیں فروغ محفل ہستی میں نور عرش اعظم ہیں حبیب حق ہے مسجود ملک ہیں فخر آدم ہیں انہی کے رنگ سے رنگے گلے ہستی میں زینت ہے اور انہی کی بو سے عطر, عطر کئی بنی آدم کی تینت ہے وہ خیر البشر فخر اولاد آدم بشیر و نذیر و فقیر ہے دو عالم و لطف مکمل و خلق مجسم بنی نو انسان کا غم خوار و حمدم غنی و گدا کا وہ پیارا محمد خدا کا محمد ہمارا محمد محمد وہ گم گشتہ قوموں کہادی جو عالم میں علم و عمل کا منادی وہ پیغمبر عظم و خود اعتمادی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل اول امر یعنی رحیم اور عادل مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے تل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ سخاوت کے عظیم جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی درد جس نے اسے بھی دعا دی اللہ مہدی قومی لا علم لقد جا رسول من کم کیا بڑی شان ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں بولتے ہیں منہ سے وہ جو قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے جا رسول کیا بڑی شان والے رسول آ گئے کیا بڑی صفات ہے ان کی من انفسی یا من انفسی قرات قراتِ شازہ ہے من انفسی عزیزن علیہ مان گران لگتا ہے مشکل گزرتا ہے اس نبی پر وہ کام جس پہ تم تنگ ہوتے ہو تمہیں تکلیف ملتی ہے حریصن علیکم بہت حرس کرنے والے ہیں تمہارے فائدوں پر بالمومنین رعوف الرحیم مومنوں پر واہ واہ مہربان ہے ساری ساری رات روتے رہتے ہیں مومنوں کے لیے زن قدن اور نژا کی حالت میں اللہ سے مومنوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں قیامت کے دن عرش کے نیچے مومنوں کے لیے اللہ سے مانگیں گے سجدہ لگا کر کیا بڑی شان ہے فعن طلّل اگر یہ لوگ پھر گئے دفع وہ اگر پھر گئے نبی کی اطاعت سے فقل تو کہہ دیجیے حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ میرے جی اللہ کافی عزیز العلیہ اشک و علیہ ضوالعۃ کم حری سُن علیہ کم اعلیٰ ایمان کم خطیب صاحب نے یہ تفسیر کی ہے نبی پر تمہاری گمراہی بری لگتی ہے نبی کو اور تمہارے ایمان پہ بہت حریث ہے حری سن علیہ کم تمہارے ایمان کے بہت حریث ہے تو اگر یہ پھر گئے مڑ گئے اتاط سے اطاط نبی سے نبی کی اطاعت سے تو کہہ دیجیے حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں لا اللہ نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ علیہ توکلتو اس اللہ پہ میں نے توکل کیا ہے وہ ہوا رب العرش العظیم اور یہ اللہ ہے عرش عظیم کا مالک حسبی اللہ اعلان ہے کفار اور منافقین کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ لا اللہ اس اعلان کی علت ہے حسبی اللہ کی علت ہے اے لا ارجوا ہادم سواہ خاف و ہادمن سواہو میں کسی سے بھی امید نہیں رکھتا اللہ کے سوا اور نہ کسی سے ڈرتا ہوں ماں سوا اللہ کے علیہ توکل تو یہ تفریح ہے حسبی پر اللہ اس لیے میرے لیے کافی ہے کہ میرا توکل میرے اللہ پہ ہے اور توکل کی علت یہ ہے کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے وہ رب العرش العظیم اور یہ اللہ ہے رب اور مالک عرش عظیم کا تو صورت میں چار فرقوں کا بیان ہو گیا اقول و قولی هذا ہزا اسطفر اللہ علیہ ولقم علیہ سامسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم قونا في رضاك وخزل الخير بنا سيتنا واجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه واصحابه اجمعين برحمتك يا رحم.